دم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد من الشیطان جی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 مدل آلمی اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت کے طور پر پل نم عم علا ہوں کم علاوہ تم مسلمون تو کہہ دے کہ یقیناً میری طرف وہی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے بس کیا تم فرمبردار بنو گے فقل على ادری اقاری بن ام پس اگر وہ منہ موڑ لیں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 واہدولا شری کل واشمد محمد رول من میتا نرجین رحمان الحمد للہ رب اللہ الرحمن رحم <تصفيق> إياك أن عبدو وإياك أن صيد إهدن الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم وإر المطب عليهم اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ جماعت احمدیہ برطانیہ کا جلسہ سالانہ گزشتہ ہفتے خیریہ سے منعقد ہوا جلسہ سالانہ کے تینوں دنوں میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور برکات کے نظارے دیکھے بعض حالات اور موسم کی وجہ سے کچھ فکر بھی تھی لیکن نظر حضرت نے محض اپنے فضل سے حالات کے بد اثرات سے محفوظ رکھا اور ہر شامل ہونے والے نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فضل ہر آن لازل ہو رہے تھے بس اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے اور حقیقی شکر تب ہی ادا ہو سکتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہے ہیں یہ شکر گزاری کارکنوں کی طرف سے بھی ہونی چاہیے تاکہ اس سے جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں وہاں اس شکر گزاری کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں میں بہتری پیدا کرنے والے بھی ہوں اسی طرح شامل ہونے والوں کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے بنے اور ان کی زندگیوں میں رات تبدیلیاں پیدا ہوتی چلی جائیں نیز جو خدمت پرمود تھے کارکن تھے ان کا بھی ان لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے جو شامل ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگوں کا یا اللہ تعالیٰ کے خدا تعالیٰ کے بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالی کا شکر گزار نہیں کرتا اور اس لحاظ سے سب شامل ہونے والوں کو کام کرنے والوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے اسی طرح کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کا جیسے کہ میں نے کہا ہر لحاظ سے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں علیہ السلطلام کے مہمانوں یا دین کی قاتر آنے والے مہمانوں دینی علم کے حاصل کرنے کے لیے آنے والے مہمانوں کی خدمت کرنے کا موقع طور فرمایا اصل میں تو جلسہ سالانہ کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایسا بھائی چارہ اور شکر گزاری کے جذبات ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوں جو مثالی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی محبت پیار اور بھائی چارے کے جذبات ہیں جن کا اظہار جب ہم اپنوں اور غیروں سے کر رہے ہوں تو یہ چیز ہر آنے والے مہمان کو متاثر کر رہی ہوتی ہے علاوہ علمی اور دینی پروگراموں کے ہر احمدی کا عملی نمونہ آنے والے غیروں کو بہت متاثر کر رہا ہوتا ہے جس کا وہ اظہار کرتے ہیں کہ اسلام کی حقیقی تعلیم کا نمونہ ہمیں جلسے میں نظر آیا جس سے ہم بڑے متاثر ہوئے چھوٹے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک اپنے اپنے دائرے میں غیر معمولی اخلاص کے ساتھ ہر ایک خدمت کر رہا تھا اسی طرح شامل ہونے والے بھی بغیر کسی بے کے اور شر پھیلانے کے جلسے میں ہم اسی اسے شامل ہو رہے تھے اور پروگراموں سے استفادہ کر رہے تھے اور یہ عملی نمونے کا اظہار دنیا دار کے لیے ایک بہت حیرت انگیز بات ہے آنے والے غیر مہمان جو ہیں اپنے دسترات کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں اس وقت میں چند ایک دسترات پیش کروں گا جو انہوں نے اس ماحول کو دیکھ کر بیان کیے اور برملاء اس بات کا اظہار کیا کہ اگر یہ اسلام کی تعلیم ہے تو اس تعلیم کے پھیلنے کی دنیا میں ضرورت ہے بینین سے سابق وزیر خارجہ اور مشیر مشیر صدر مملکت مریم بونی جیالو صاحبہ ہیں اس وقت مشیر بھی ہیں وہ سینئر وزیر ہیں کہتی ہیں کہ مجھے اس جلسے کے ذریعے سے جماعت احمدیہ کو گہرائی سے سمجھنے کا موقع ملا میں جلسے کے انتظامات سے بہت متاثر ہوں کارکنان کا انتظامی معیار بہت بلند تھا کارکنان کا اخلاص دیکھ کر میں حیران رہ گئی میں نے انتظامی طور پر ہر طرح سے جائزہ لیا بڑی تنقیدی نظر سے لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں لیکن اتنے بڑے جلسے میں کوئی نقص نظر نہیں آیا ہر شعبے کو تنقید تنقیدی نظر سے دیکھا لیکن ہر شعبے میں انسامات معیاری اور اعلی تھے پھر کہتی ہیں کہ جب میں کارکنان کی طرف دیکھتی تو محسوس کرتی کہ کیا چھوٹا اور کیا بڑا بوڑھا جوان مرد عورت الغرض ہر طبقے کے لوگ دوسروں کو آرام پہنچانے کے لیے کوشاں تھے ہر کوئی اپنے آرام, اپنا آرام بھلا کر دوسروں کو آسائش اور سہولت پہنچانے کے لیے تیار تھا ان مسکراتے چہروں کو جو دوسرے مہمانوں خدمت میں خوشی محسوس کرتے میں اپنی زندگی میں کبھی بھلا نہ پاؤں گی کہتی ہیں یہ حسین جاتے میری زندگی کا حصہ ہیں میری خواہش ہے کہ یہ اقدار ہمارے ملک میں بھی قائم ہوں اور جماعت احمدیہ ایک سیکھنے کی اکیڈمی ہے جس میں ہر ملک کے نوجوان تعلیم حاصل کری کہ اگر میں روحانی طور پر دیکھوں تو ہر طرف ایک بھائی چارے کا ماحول تھا جس سے روحانیت میں اضافہ ہوتا تھا یہ ایسا ماحول تھا جس کا میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ تجربہ تجربہ کیا اور شاید جو نئے آنے والے مہمان تھے انہوں نے پہلی دفعہ ایسا ماحول دیکھا ہو کہتی ہیں اب میں کہتی ہوں کہ وہ اسلام جو احمدیت پیش کرتی ہے وہی دنیا کو امن دے سکتا ہے اور دنیا کے مسائل کا حل اسی میں ہے پھر کہتی ہیں کہ امام جماعت کا اہم دیا کا جو عورتوں سے خطاب تھا اس پہ سوچ پر گہرے میں چھوڑنے ہیں باقی مسلمان گروہوں کے نزدیک عورت کی حیثیت غلام سے زیادہ نہیں ہے لیکن امام جماعت احمدیہ نے عورتوں کے خطاب میں عورتوں کو معلما قرار دیا ہے اور اس کے فرائض میں آنے والی نسلوں کی نسلوں کی تربیت اور تعلیم کو شامل کیا ہے جو دنیا کا مستقبل ہے یعنی <تصفح> دنیا کا مستقبل عورتوں کے ہاتھوں میں ہے اور دین کا مستقبل بھی عورتوں کے ہاتھوں میں ہے کہتی ہیں یہ بہت بڑا مقام ہے جو عورتوں کو دیا گیا ہے اور اسی سے ایک صحت مند اور معاشرہ کا قیام عمل میں آ سکتا ہے پھر کوئٹمالا کے نیشنل پارلیمنٹ کی ممبر الینا کیلس اپنا اظہار کی... تاثرات کا اظہار کیا کہ جلسے میں شمولیت ایک بہت ہی عجیب اور حیران کن تجربہ تھا مذہب اسلام اور جماعت احمدیہ کے بارے میں میرے خیالات میں زبردست تبدیلی پیدا ہوئی ہے میڈیا نے اسلام کے بارے میں بہت ہی غلط اور حیبت ناک تصور پیدا کیا ہوا ہے کہ اسلام تشدد اور نفرت کی تعلیم دیتا ہے لیکن ہمیں اس جلسے میں اسلام حقیقی پر تعلیم کی عملی تصویر دیکھنے کا موقع ملا اور جماعت ماتحمدیہ کا جو موٹو ہے محبت سب کے لیے نفرت کے حصے نہیں یہی ایک راستہ ہے جس سے عالمی امن باہمی محبت اور انصاف دنیا میں قائم ہو سکتا ہے اور کہتی ہیں کہ ہزاروں مہمانوں کی خدمت جو کارکنان کر رہے تھے یہ ایک عجیب نظارہ تھا پھر عورتوں کی تقریر کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح عورت کا مقام ہے اور کس طرح عورت کے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کا ذکر کیا ہوا تقریر میں پھر کہتی ہیں کہ میں نے مردوں کی مارکی کی نسبت عورتوں کی جلسہ گاہ اور مارکیٹ میں زیادہ آرام سہولت اور آزادی محسوس کی یہ اسلام کی خوبصورت اور حسین تعلیم کی بہترین مثال ہے کہ عورت کی عزت اس کی حفاظت اور مکمل آزادی کی ضمانت دی جاتی ہے کہتی ہیں کہ اب میں اسلام کی پُرم اور خوبصورت تعلیم کا تصور لے کر واپس جا رہی ہوں اسی طرح کوسٹریکا کی نیشنل یونیورسٹی کے پروفیسر سری و معایا شامل ہوئے جلسے میں کہتے ہیں کہ میں نے اس جلسے کے ذریعے اسلام کی نئی تصویر دیکھی مسلمانوں کی ایک ایسی جماعت دیکھی جو باہمی محبت و الفت میں بے مثال ہے جو اپنے ایمان کی عملی تصویر پیش کرتی ہے میں واپس جا کر اپنے حلقہ احباب اور طلبہ کو بتاؤں گا کہ جماعت احمدیہ اسلام کی حقیقی اور خوبصورت تعلیمات کو عملی طور پر پیش کرتی ہے اور جو حقیقت اپنے موٹو پر عمل پیرا ہے وہ یہ لوگ آنے والے ہمارے تبلیغ کا بھی ذریعہ بن جاتے ہیں پھر کی ممبر پارلیمنٹ کے مشیر ڈگلس مونٹیروسو صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جلسہ سالانہ میں تمام جماعت احمدیہ کے خطابات بڑے غور اور توجہ سے سنے ان کی اس سے بہت متاثر کیا اس نصیحت نے مجھے بہت متاثر کیا کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرنے اور ان کے لیے دعا کرنے سے دل کینہ اور بوک سے پاک ہو جاتا ہے اور یہ وہ تعلیم ہے جو حسب وسیم علیہ وسلم نے ہمیں دی اور کہتے ہیں کہ یہی چیز ہے جو دنیا میں امن کا قیام کا ذریعہ ہو سکتی ہے اور ان تقاریر سے مجھے روحانی اور عملی طور پر بہت فائدہ پہنچا ہے اور اسلام کی حقیقی تعلیمات اور ان کی عملی تصویر اس جلسے میں دیکھنے کو ملی ہیٹی کے صدر مملکت کے نمائندہ جوزف پریرے کہتے ہیں کہ جلسہ میں شامل ہونے سے پہلے میرے دل میں کئی تحفظات تھے کہ پتہ نہیں کس قسم کے مسلمان ہیں اور وہاں جا کر میرا کیا بنے گا لیکن جلسے میں شامل ہونے کے بعد میرے ہر قسم کے شکوک و شبہات دور ہو گئے ہیں ہر ایک سادگی اور بردباری کا مظاہرہ کر رہا تھا ہر طرف بھائی چارے کی خدا تھی پھر کہتے ہیں میں کوئی مذہبی آدمی نہیں ہوں لیکن اس جلسے میں شامل ہونے اور امام جماعت احمدیہ کے ساتھ ملنے کے بعد میرا دل کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی سچا مذہب ہے تو وہ اسلام اور اہمیت ہے پھر بکینہ فاسو میں ایک انسانی حقوق کمیشن کے صدر ہیں میں سے وہ جلسہ میں شامل ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے جلسہ سالانہ میں کی دعوت دی گئی تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ میں نہ تو جماعت کا ممبر ہوں نہ ہی مسلمان ہوں لیکن پھر مجھے پھر بھی مجھے ایک مسلمانوں کا اجتماع میں دعوت دی جا رہی ہے جلسے میں شامل ہو کر میں نے دیکھا کہ جماعت تو بلا تمیز رنگ و نسل اپنی محبت کے بازو سب کے لیے پھلائے ہوئے ہے اور ہر ایک سے پیار و محبت کا سلوک کرتی ہے سب کو ایک ہی طرح کی عزت و احترام دیتی ہے اور سب کا خیال رکھتی ہے کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے مذہبی رہنماؤں کی تقاریر سنی ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو اس طرح کے گویا وہ وہی حق پر ہیں اور وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں لیکن میں نے امام جماعت کی احمدیہ کی تقاریر غور سے سنی اور ساری تقاریر کا مرکزی خیال یہی تھا کہ دنیا میں امن کا قیام ہو اور یہی تعلیم ہے کہتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے اور ہم دہشت گردی اور نا کو شکست دے سکتے ہیں اسی طرح کروشین وفد میں ایک خاتون کیٹرینہ سالک صاحبہ شامل تھیں کہتے ہیں کہ میں پہلے چرچ میں نان تھی اب حق کی تلاش میں ہیں آگے کہتی ہیں جلسہ کے ماحول نے اور یہاں پر لگائی گئی نمائشوں اور جماعت کے بارے میں دیگر معلومات نے میرے ذہن کو بہت جلا جلاب اخشا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید جلدی اب تلاش حق کا سفر اپنی منظر کو پا لے گا کہتی ہیں کہ امام جماعت احمدہ کے خطابات نے ان کے میرے ذہن کو بڑا گہرا اثر چھوڑا ہے اب میں نے تمام امور کا بہت گہرائی سے جائزہ لینا شروع کر دیا کروشیا کے وہد میں انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ کے ایک طالب علم شامل تھے کہتے ہیں کہ جلسے کے انضامات محبت اور خلوص سے بہت متاثر ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جلسے کے دوران چھوٹے بچے جس محبت اور اخلاص کے ساتھ پانی پلانے کی ڈیوٹی دے رہے تھے یا خراب موسم میں پارکنگ اور ٹریفک کو کنٹرول کیا جا رہا تھا اور صفائی کے معیار کو قائم رکھنے کے لیے جو کابشیں کی جا رہی تھیں ان سب امور نے ان پر بہت گہرے نکوش چھوڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ پہلی بار اہم احمدیہ جلسے میں شامل ہوئے ہیں لیکن اس کی یادگاریں وہ ساری عمر یاد رکھیں گے ان سے رابطہ جماعت کو وہاں مستقر رکھنا چاہیے کروشیا <خصف> سے ایک جوڑا آیا تھا گزشتہ سال بڑی عمر کے ہیں مسلمان تھے وہ اور اس سال بھی جو شامل ہوئے اور پھر مجھے انہوں نے کہا ملاقات میں کہ گزشتہ سال ہم ایک عام مسلمان کی حیثیت سے آئے تھے شامل ہوئے تھے اور اس سال ہم احمدی مسلمان کی حیثیت سے جلسے میں شامل ہوئے ہیں تو جلسے ہم اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوتا ہے بیتیں بھی ہوتی ہیں فلپائن سے وہاں کے کانگریس مین سال و دور جونیئر بلا روجو بلارو جونیئر جلسے میں شامل ہوئے وہاں کے کانگریس میں اعلیٰ حیثیت رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک آنکھیں کھول دینے والا تجربہ تھا جس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا میرے لیے سب سے زیادہ خوش کن چیز یہ تھی کہ جماعت کے افراد آپس میں انتہائی محبت اور خوش اخلاقی سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کی حتی البصا مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں بس یہ غیروں پہ اثر ہوتا ہے ہماری جماعت کا اس کو عام حالات میں بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر ایک کوئی بہت بڑی ذمہ داری ہے ہر انڈے کہ صرف چند دنوں کے لیے دکھاوانا ہو بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ اثر قائم کرنے والا ہو کہتے ہیں کہ اس تجربے نے میری اسلام کے بارے معلومات میں بہت اضافہ کیا اور مجھے اسلام کی ایک ایسی خوبصورت تعلیم سے متعارف کرایا جس کا مجھے پہلے علم نہیں تھا مجھے اس جلسے میں آ کر ہی پتہ چلا کہ اسلام کے بارے میں جو باتیں میڈیا پر اور عام طور پر کہی جاتی ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے پھر آئرلینڈ سے ایک مہمان ڈیرن ہالٹ کو جو کہ نیشنل ڈائیورسٹی پولیس آفس کے سربراہ ہیں کہتے ہیں کہ یہ میرا پہلا جلسہ سلانہ تھا جلسے کے موقع پر مجھے جماعت اہم دیا کہ وہ لزم خدمت اور نیک فطرت احباب کے ساتھ ملنے کا موقع ملا <تصفح> خدمت کارکنوں کی دیکھ کے بڑے متاثرت نے لوگ جنہوں نے محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں کا صرف لفظی اظہار نہیں کیا بلکہ ان تمام کارکنان اور شاملین کی بے لوس ن... اور بے نفس اور رضاکارانہ خدمت کے ذریعے سے اس کا برملہ عملی اظہار کیا کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس عظیم موقع عطا فرمایا اور مجھے اسلام کے بارے میں غور و خوض کرنے اور جو اسے اسلامیہ کے پروگراموں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا پھر کہتے ہیں جو آن جماعت جی کے خطاب سے پہلے نظم پڑھی گئی تھی اس کا مجھ پر بہت گہرا اثر ہوا پھر ہالینڈ سے ایک مہمان مسٹر آدمی اور نے لکھا کہ جلسہ سرانہ کا ماحول بہت دوستانہ تھا اس زبردست تقریب سے میں نے بہت کچھ سیکھا اس پر میں نے لوگوں کے ساتھ یادگار ملاقاتیں کی ہیں فضا میں ایک مثبت پیغام کی خوشبو تھی نوجوانوں کی بھرپور شرکت اور بے لوس خدمت نے مجھے خاص طور پر متاثر کیا نوجوانوں کا کام کرنا دیکھ کر مجھے ایک نئی امید پیدا ہوئی میں نے بے شمار مسلم اور غیر مسلم تقاریب میں شرکت کی ہے لیکن نوجوانوں کی اس طرح کی بھرپور شرکت میرا پہلا تجربہ ہے پھر یو کے کی کوئنس کونسل کے ایک سینئر بیرسٹر مسٹر ڈیوڈ مارٹن کہتے ہیں جو میں کہنے جا رہا ہوں میرے الفاظ نہیں بلکہ میرے دل کی آواز ہے میں نے آج تک ایسی تقریب میں شرکت نہیں کی کیا ہی عمدہ لوگ اور خوبصورت جماعت ہے میں اپنی والدہ کی طرف سے اصولی طور پر تو یہودی ہوں لیکن میں چرچ آف انگلینڈ بھی جاتا رہا ہوں میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جلسہ سالانہ جیسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہتے ہیں آپ لوگ اسلام کی کیا خوبصورت کیا خوبصورت تصویر ہیں مجھے حیرانگی ہے کہ بی بی سی والوں کی طرف سے اس جلسے کے بارے میں ابھی تک کوئی ڈاکومنٹری کیوں نہیں بنائی گئی سنایا بی بی سی والے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو جماعت احمدیہ اور اس کے نظریات و عقائد اور طرز زندگی کے بارے میں آگاہ کیا جائے سرلیون کے ایک مہمان اپنے تصورات کا اظہار کرتے ہیں عبد الکب صاحب کہ میں جلسہ سلانہ کے انضامات دیکھ کر بےحد متاثر ہوا ہوں اگر میں یہاں نہ آتا اور کوئی مجھے بتاتا کہ اس طرح سینتیس ہزار سے زیادہ لوگ ایک جگہ پر تین دن کے لیے جمع ہوئے اور کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہوئی تو شاید میں یقین نہ کرتا لیکن یہ سب کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بہت حیران ہوا ہوں کہ میں نے کسی کو شکایت کرتے نہیں دیکھا اور سارے لوگ بہت عائضی اور انکساری کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں بس غیر جو ہمارے کارکنان ہیں رضاکار ہیں ان سے بڑے متاثر ہوتے ہیں اور یہ خاموش تبلیغ ہے جو ہر کارکن کر رہا ہوتا ہے بچہ بودہ, عورت اور جوان یہ چند تاثرات تھے غیروں کے بعض مسلمان بھی شامل ہوئے جو حکومتوں کے لیڈر تھے ان کی نمائندگی بھی کر رہے تھے ان کے ایک دو تاثرات پیش کرتا ہوں الہاج محمد وسلیم باز صاحب ہیں وائس پریزیڈنٹ نیشنل اسمبلی گنی کناہ کری کے ڈپٹی سپیکر کہہ لیں یہ جی کہتے ہیں جلسے کے انضامات اور ڈسپلن کو دیکھ کر ہم بہت متاثر ہوئے باوجود ڈھونڈنے کے کسی بھی شعبے میں کوئی کمی نظر نہیں آئی بڑے پیمانے پر انضامات اور شاملین کی کثیر تعداد کے باوجود کسی قسم کی بد انتظامی نہیں تھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں اتنا تھا کہتے ہیں کہ مجھے حج کرنے کا بھی موقع ملا ہے اور بہت سے اسلامی ممالک کی مذہب کے مذہبی پروگراموں میں شامل ہو چکا ہوں لیکن اتنے عمدہ اور قابل تعریف انضماعت میں نے کہیں نہیں دیکھے اور یہی اسلام کی حقیقی روح ہے جو ہم ہمیں یہاں دیکھنے کو ملی پھر کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بچوں کی تربیت بھی غیر معمولی ہے بچے پوچھتے ہیں کہ کسی چیز کی ضرورت ہے پھر ہم جو چاہتے ہیں ہمیں مہیا کر دیتے ہیں اور مسکراتے چہروں کے ساتھ ملتے ہیں صرف ایک بار نہیں بلکہ بار بار ہم سے پوچھتے ہیں یہاں مختلف ممالک سے لوگ آئے تھے ہر ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مل رہا تھا جیسے آپ اس میں بھائی اور ایک دوسرے کے عزیز ہیں آپ لوگ اپنے کام میں سب سے آگے ہیں اور آپ ہی صحیح راستے پر ہیں مجھے یقین ہے کہتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کے پیچھے خدا تعالیٰ کا حال ہے لیکن بعض لوگ شامل نہیں ہوتے اس لیے کہ کچھ دنیاوی وجوہات ان کو ماننے ہو جاتی ہیں کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنے ملک واپس جا کر حکومت کو اس طرح ضرور توجہ دلائیں گے کہ ہر معاملے میں مدد کرے وہ جماعت کی ہر معاملے میں مدد کرے تاکہ آپ کی جماعت ہمارے ملک میں بھی صحیح اسلامی تعلیمات کی طرف ہماری رہنمائی کر سکے پھر گینی کناکری کے حسن کیٹا صاحب ہیں جو نیشنل ڈائریکٹر پولیس کے ہیں کہتے ہیں میرا شعبہ پولیس سے وابستہ ہے اس لیے میں نے سیکیورٹی کے حوالے سے خاص جائزہ لیا سکیورٹی کا زبردست نظام انتظام تھا جس میں مجھے کوئی سکون نظر نہیں آیا اور کہتے ہیں کہ اب امام جماعت احمد کی تکاری سننے کے بعد مجھے اپنے آپ مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہونے لگا پھر سیریلیون کے ایک ممبر او پارلیمنٹ علی کو صاحب کہتے ہیں کہ اہمیت ہی اسلام کی حقیقی تصویر ہے احمدی مسلمان امن کے فروغ کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں وہ قابل قدر ہیں آج کل اسلام کا نام ہر طرف دہشت گردی کے ساتھ منسوخ کیا جاتا ہے لیکن احمدی اس تاثر کو غلط ثابت کر رہے ہیں جلسے کے انضامات بہت عمدہ تھے چھوٹے چھوٹے بچے بھی لوگوں خدمت میں معمور تھے یہ نظارہ روح پرور تھا اور میرے خیال میں جماعت احمدی سے سچائی ثابت کرنے کے لیے یہ نظارہ ہی کافی ہے پھر ترکمانستان کے ایک دوست عبدالرشید صاحب شامل ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً دو سال پہلے اپنے ایک دوست سے اس جماعت کے بارے میں سنا تھا جس کا نعرہ محبت سب کے لیے نفس کے حصے نہیں ہے کہتے ہیں کہ میں جس دن سے لندن آیا ہوں پیار اور محبت سے گھیرا ہوا ہوں جیسے کہ اپنے حقیقی والدین اور اہل خانہ کے درمیان ہوں جن باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا اور میرے دل پر گہرا اثر چھوڑا ہے ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جس دن ہم لوگ ترکمانستان سے لندن پہنچے تو ہمیں ایئرپورٹ سے ہوٹل لے جایا گیا جب ہم وہ وہاں پہنچے تو ڈیوٹی پر متعین احمدی لڑکوں نے سلام کرنے کے بعد فوری یہ کہا کہ آپ لوگ سفر کر کے آئے ہیں آپ کو بھوک لگی ہوگی اس لیے آپ پہلے کھانا کھا لیں پھر آرام کریں یہ بات سن کر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثی یاد آ گئی جب ایک دفعہ آپ نے ایک مجلس میں ایک مہمان آیا تھا اس کے بارے میں ایک صحافی کو کہا تھا کہ اسے کون لے کے جائے گا اس کو اور پھر وہ پوری لمبی انہوں نے حدیث سنائی تھی مہمان وادی کے بارے میں بہرحال پھر وہ کہتے ہیں کہ جلسہ میں شامل ہو کر مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی تلاش میں گزاری لیکن اللہ تعالیٰ صرف یہاں آ کر ہی پایا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے عالمی بیت کے عظیم و شام تقریب میں شامل ہو کر بیت کرنے کی توفیق ملی یہاں آئے تھے بیت بھی کر لیا انہوں نے کہتے ہیں اور بڑے جذباتی ہو رہے تھے جب جذباتیں کر رہے تھے کہتے ہیں جس وقت میں بیت کر رہا تھا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور یہ وہ آنسو ہیں جو میرے والد کی وفات پر بھی نہ نکل نکل سکے یہ آنسو بظاہر لگتا تھا کہ شاید بغیر کسی وجہ کے ہیں لیکن بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ زمین پر اب ایک ایسی امید پیدا ہو گئی ہے اور لاکھوں لوگوں کی ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی ہے جو اپنی ذات میں بے نظیر ہے اور یہ جماعت اپنے عمل سے ہر ایک مشکل اور آفت کو دنیا سے دور و پاک کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے پھر بعض مبعین جب محبت پیار اور بھائی چارے کے نظارے دیکھتے ہیں تو ان کے مان میں مزید دفاع ہوتا ہے جمیکہ سے شامل ہونے والی ایک نوبائے خاتون منسل ولیم صاحبہ کہتی ہیں کہ جلسہ سلانہ میں امام علی فد المسی کی تقاریر اور بالخصوص عالمی بیعت ایک بہت جذباتی تجربہ تھا کہتی ہیں جب مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر بہت سارے کارکنان رضاکارانہ طور پر خدمت کرتے ہیں مجھے خیال آیا کہ ان کارکنان کی تربیت کے لیے جماعت کو بہت سی مشکلیں درپیش ہوں گی لیکن جب میں نے ان کارکنان کو بے لوس خدمت کرتے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک الہی جماعت ہے اور ہو وقت کو براہ راست اللہ تعالیٰ سے زائد و نصرت حاصل ہے بالخصوص کار پارک میں کہتی ہیں میں خدمت کرنے والے خدام کو اپنے فرائض موسمی خرابی کے باوجود دلجوئی سے انجام دیتے دیکھ کر برطۂ حالت میں پڑ گئی اور یہ نظارہ میں نے اپنی ساری زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا آری کوس ایک شہر کے میئر زراکیہ دوپوجے صاحب آئے کہتے ہیں میں نے جب اسلام احمدیت قبول کیا تو لوگوں سے بہت منفی باتیں سننے کو ملتی مجھے اسلام کو بہت زیادہ علم تو نہیں تھا اس لیے میں بہت پریشان ہوا کہ میں کس طرح جج کر سکتا ہوں کہ احمدی مسلمان ہیں یا نہیں اور کہتے ہیں مجھے خیال آیا آتا کہ میں نے کہیں جماعت میں شامل ہو کر کوئی گناہ تو نہیں کر لیا جب میں نے جماعت کے ساتھ رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے جیسے سلامہ میں شمولیت کی دعوت دی کہ وہاں پر جماعت کے کو قریب سے دیکھنے جا کے کہتے ہیں جب میں یہاں آیا تو میں نے اسلام کی اصل تصویر دیکھی خلیح وقت کی ہر تقریر اللہ اور اس کے رسول کے نام سے شروع ہوتی اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہی ختم ہوتی پھر جیسے سلامہ کا ماحول دیکھ کر مجھے میرے سوالوں کا جواب مل گیا کہ احمدی مسلمان ہیں یا نہیں اب میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جو, جو کام مجھ سے ہوا وہ بالکل ٹھیک تھا احمدی ہی حقیقی مسلمان ہیں اور میں اس بات پر مطمئن ہوں احمدیوں کے تمام کام قرآن اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق ہیں بیلیس کے دارالحکومت بیلمو پان کے میئر خالد لائل صاحب بھی جلسہ میں شامل ہوئے کہتے ہیں جلسہ میں شمولیت بہت ہی عمدہ تجربہ تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جماعت کا ہر ایک شخص میری خدمت میں لگا ہوا ہے اس تجربے سے میرے دل میں اسلام کو سیکھنے کے لیے بہت دلچسپی پیدا ہوئی یہاں سے میں نے اخبت اور بھائی چارے کا سبق یہاں سے میں اخوت اور بھائی چارے کا سبق اپنے ملک واپس لے کر جا رہا ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے جو مجھے بار بار ہر مختلف مقام پر نظر آتی ہے کاش میں اس کو اپنے اپنی بوتل میں بند کر کے اپنے ساتھ بیلیز لے جا سکتا تاکہ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ بانٹتا پھر کہتے ہیں کہ جلسے کے انضامات بہت ہی اعلیٰ پیمانے کے تھے جس طرح مجھے یہاں ویلکم کیا گیا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا میں آپ لوگوں کو ہمیشہ ممنون رہوں گا کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی پھر کہنے لگے ایک دن میں مہمانوں کی مارکیٹ میں اکیلا تھا تو چاند خدا میرے پاس آ گئے مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ صرف اس لیے میرے پاس آئے ہیں کہ میں باہر سے آیا ہوں اور شاید میں اکیلا محسوس کر رہا ہوں گا اس بات نے میرے دل پر بہت گہرا اثر کیا کہ یہاں نوجوانوں کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ ہم نے اپنے مہمانوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے پھر عالمی بیت کا بھی گھروں پر اثر پڑتا ہے ایک تو میں نے پہلے بیان کیا ایک اور واقعہ ہے کروشین پارلیمنٹ کے ممبر اسمبلی جلسہ میں شامل ہوئے عالمی بیت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ مسٹر اوج کوک ڈومانگوج نام ہے ان کا کہتے ہیں کہ عالمی بیت کی تقریب نے مجھے بہت ہی متاثر کیا میں عیسائی مذہب کی فیئری کنفرمیشن کی تقریب میں متعدد مرتبہ شامل ہوا ہوں لیکن جو جذبات خلوص اور مذہب سے وفاداری کا عزم جماعت احمدیہ کی عالمی بیعت میں دیکھا ہے وہ ایک عجیب اور عجیب و غریب اور حیرت انگیز تجربہ تھا جس کو میں ساری مجھے یاد رکھوں گا پھر ایک مصری ہیں ڈاکٹر ہانی رشوان صاحب کہتے ہیں کہ وہ عالمی بیعت کے وقت جلسہ جلسہ گاہ میں داخل ہوئے اور لوگوں کی کتاریں جلسہ گاہ سے باہر دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں دیکھ کر بہت متاثر اور حیران ہوئے کہتے ہیں ہمارے ملک مصر میں اس طرح کا نظم و ضبط ناممکن ہے ان کے جذبات اس قدر بھر گئے کہ وہ بیعت کے وقت ایک کتار میں شامل ہو گئے اور استفار اور عربی کرمات جو تھے وہ دہرانے لگے لیکن دھرائے تھے انہوں نے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے بیعت کر لی صرف ایک جذباتی حالت ہی ان کی اس کو ہوئی لیکن انہوں نے ان یہ کہا ہے کہ مبارل اب اس طرف غور کریں گے پریس کی بھی توجہ پیدا ہوئی ہے جلسہ کے ماحول سے متاثر ہو کر پریس بھی بہت ساری اسلام کے بارے میں صحیح خبریں دینے پر مجبور ہیں فرانسیسی اخبار لیبریشن کے جرنلسٹ کی جرنلسٹ ہیں یہ سونیا अपने اپنے تثرات جان کرتی کہتی ہیں جب میں یہاں پہنچی تو پہلے مجھے پریشانی ہوئی کہ یہاں پر عورتوں اور مردوں کا علیحدہ علیحدہ رکھا گیا ہے لیکن پھر جب میں نے جلسہ گاہ کا وزٹ کیا تو دیکھا کہ عورتوں کے بجائے مرد کھانا بنا رہے ہیں پھر عورتوں والے حصے میں وقت گزارا تو مجھے پتہ چلا کہ عورتوں کی علیحدہ انضام کی وجہ سے عورتیں اور سب سے بڑھ کر عورتوں کو مکمل خود مختاری حاصل تھی اور وہ ہر کام اپنی مرضی سے کر رہی تھی بس ہمارے یہاں رہنے والی جو بعض بچیاں پڑھائی کے نام پر اور آزادی کے نام پر سمجھتی ہیں کہ ہم پھر ظلم ہو رہا ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ غیروں کو بھی ہمارا ماحول ہی پسند آتا ہے پھر بولیویا کے نیشنل یوز چینل کے ایک جرنلسٹ نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ مغرب کے نزدیک اسلام عورتوں کو پیچھے رکھتے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن میں نے یہاں دیکھا کہ امام جماعت احمدیہ تو اعلیٰ کامیابیاں حاصل کرنے والی خواتین کو انعامات دے رہے ہیں اور ہر ایک عورت کو انفرادی حیثیت سے پکارا جا رہا ہے تو میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ میں واپس جا کر اپنے اخبار میں اس حوالے سے ضرور لکھوں گا کیا دنیا میں کبھی کسی رہنما نے صرف عورتوں کو مخاطب کر کے خطاب کیا ہے کبھی نہیں پھر ایک صحافی خاتون عالمی بیعت کے موقع پر بیعت کے الفاظ ساتھ ساتھ دہرانے لگیں اس پوچھنے پر کہنے لگیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت مجھے کیا ہو گیا تھا لیکن میری زندگی میں اس قسم کا احساس اور جذبات پہلے کبھی نہیں آئے اور میں بے اختیار یہ الفاظ دہراتی چلی گئی پہلے میں سمجھتی تھی کہ اس قسم کی تقریبات میں جذبات کو ابھارنے کے لیے میوزک کا ہونا بھی ضروری ہے کہتے ہیں میوزک کے بغیر تو جذبات ابھر ہی نہیں سکتے لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ عالمی بیت کے دوران یہ جذبات تو ایم کے دل سے براہ راست نکل رہے تھے اور کسی قسم کے میوزک کی یہاں ضرورت نہیں تھیویا بولیویا سے ایک صحافی کارلوس جیمی ریاض صاحب ہیں کہتے ہیں جس بات نے مجھے جماعت احمدیہ کے بارے میں سب سے زیادہ متاثر کیا وہ جماعت احمدیہ کا امن کے قیام کے لیے جوش اور اس کے لیے کوششیں ہیں یہ ایک ایسا پیغام ہے جو آج کے دور میں بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے اسی طرح جماعت احمدیہ کی مختلف اقوام اور مختلف تہذیبوں کے افراد کو مذہب اسلام کی اصل بنیادوں پر جمع کرنے کی خواہش بھی قابل تحسین ہے پھر کہتے ہیں یہ عمر بھی میرے لیے ایک خاص توجہ تعجب کا حامل تھا کہ اتنا وسیع اور عریض انتظام محض رضا, رضا کی مدد سے کیا جاتا ہے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام بھی خا کتنا مشکل ہو مشکل کیوں نہ ہو وہ ایمان خلوص اور بے غرض محبت سے حاصل بے غرض محنت سے حاصل کیا جا سکتا ہے پھر کہتے ہیں کہ امام جماعت احمدیہ نے مرد اور عورت کے حقوق و فرائض کے بارے میں تقریر کی اس سے میرے بہت سے شبہات دور ہوئے اس خطاب سے مرد و عورت کے بارے میں اسلامی تعلیم کی حکمت مجھ پر مزید واضح ہوئی پھر کہتے ہیں احمدی خواتین کی اعلیٰ کامیابیاں بھی خوش عمر تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا کے امن کے لیے کوشش کریں پہلے خاندان کی سطح پر پھر کمیونٹی کی سطح پر اور پھر ملک اور دنی، تمام دنیا کی سطح پر اور پھر کہتے ہیں اختتامی خطاب جو تھا آپ کا وہ جس طرح جماعت عہدہ کے لیے ضروری ہے اسی طرح باقی دنیا اور باقی اقوام کے لیے ضروری ہے بہرحال جلسے کے ماحول اور ڈیوٹی دینے والوں کا ایک اثر ہے جو ہر انصاف پسند کو متاثر کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمام تمام ڈیوٹی دینے والوں کو جزا دے اور شامل ہونے والوں کو بھی جو اسلام کی اس خاموش عملی تبلیغ کا حصہ بنتے ہیں ہمیں خاص طور پر ان ہزاروں کارکنان کو اور کارکنات کو لڑکوں لڑکیوں مردوں عورتوں کو اپنی دواؤں میں یاد رکھنا چاہیے اس دفعہ بارش کی وجہ سے بعض انسانات میں کمی بھی ہوئی یا ویسے بھی کمی ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود کارکنان بڑی حکمت سے اور محنت سے اس کمی کو زیادہ محسوس نہیں ہونے دیا پانی کی سپلائی بھی بعض وقت میں رک گئی لیکن عمومی طور پر انتظام بہتر رہا اکثر لوگوں نے تو اپنے تاثرات جو لکھے ہیں مجھے جلسے میں شامل ہونے والے احمدیوں نے وہ اچھے ہی ہیں لیکن بعض کے منفی اثرات بھی ہیں لیکن بہرحال اتنے بڑے جیسا کہ میں نے کہا عارضی انتظام میں تھوڑی بہت کمیاں رہ جاتی ہیں لیکن تمام کام کرنے والے رضاکار لڑکے لڑکیاں بچے بہرحال ہمارے شکریہ کے مستق ہیں اور انسامیہ کو بھی میں کہوں گا جو بادلوں کی طرف سے آئی ہوئی شکایتیں ہیں یا توجہ طلباتیں ہیں وہ بھجوا رہا ہوں ان کو اس کو اپنی کتاب میں لال کتاب میں نوٹ کریں اور آئندہ مزید بہتری پیدا کرنے کی کوشش کریں اسی طرح پریس نے بھی بڑی اچھی کوریج دی ہے میڈیا کے ذریعے سے جلسہ سلانہ کے حوالے سے تین سو اٹھانوے خبریں نشر ہوئی ہیں اور ان میں اب مزید اضافہ ہو رہا ہے آن لائن میڈیا کے ذریعے 36 ملین افراد تک پیغام پہنچا ٹی وی اور ریڈیو پر نشر ہونے والی خبروں کے ذریعے 31 ملین سے زائد اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے 2 ملین لوگوں تک پیغام پہنچا اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے اٹھاون ملین سے زائد افراد تک پیغام پہنچا ایم ٹی اے کی جو لائیو سٹریمنگ تھی آخری دن جو وہی تکلیف تھی وہی اس پہ لائیو سٹریمنگ پہ تقریباً ڈھائی لاکھ لوگوں نے سنی اسی طرح ایک محتاط اندازے کے مطابق تمام ذرائع سے ایک سو اٹھائیس ملین سے زائد لوگوں تک پیغام پہنچا اور جن مشہور میڈیا آؤٹ لیٹس نے جلسے کے حوالے سے کوریج کی ہے ان میں بی بی سی ٹی وی بی بی سی ریڈیو آئی ٹی وی انڈیپینڈنٹ है ہے دی ٹائمز है ہے टाइम्स है ہے फेसबुक लाइव है ہے نیو یارک ٹائمز ہے اور فیس بک لائو ہے ایک ایسوسی اور پریس فرینچ نیوز ایجنسی لبریشن اور یونیلائٹ بہرحال جس نے وسیع پیمانے پر جو یہ سارا جماعت اہم جیت کا پیغام اور اسلام کا کی, کی پیغام پہنچا اس پریس کے ذریعے سے ہمیں اس بات سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکرگزار ہونا چاہیے افریقہ میں بھی درسل ہی کوریج ہوئی افریقہ میں ایم ٹی افریقہ کے علاوہ دس چینلز پر جلسہ سالانہ کی نشریات دکھائی گئیں جن پر ایک سو پچاس سے زائد گھنٹوں پر مشتمل کوریج کی گئی مختلف ممالک میں ان چینلز کے ذریعے سے بھی تقریباً ساٹھ ملین سے زائد افراد تک جیسا سالانہ کی کارروائی پہنچی ان دس چینلز نے عالمی بیعت اور میرے تمام خطابات فرا... جو سے تقریریں تھیں ان کو براہ راست نشر کیا سیرون نیشنل ٹی وی نے مسلسل سو گھنٹوں پر مشتمل قیمت جلسہ سلانہ کی کارروائی نشر کی جبکہ بو اور کینیما ٹی وی نے جلسہ سالانہ کی کارروائی مکمل طور پر نشر کرنے کے لیے اپنی ملکی نشریات بند کر دیں اسی طرح سارے ملک میں تین دن جلسہ کی کارروائی دیکھی اور سنی گئی گیمبیا گی گی میں پہلی دفعہ نیشنل ٹیلی ویژن ٹی وی نے جلسے کی تقاری سالانہ اور دیگر پروگراموں کو دکھایا جلسہ سالانہ کے براہ راست نشریات کے علاوہ بی بی سی جوگنڈا نے جلسہ سالانہ کی جلسہ سالانہ کی سواہیلی زبان میں خبر نشر کی اور یہ بھی کافی دیکھا جاتا ہے اس علاقے میں تقریباً بیس ملین لوگ دیکھتے ہیں روانہ نیشنل ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور نیوز سٹو سٹوریز کے ذریعے تقریباً پانچ ملین افراد تک خبر پہنچی اخباروں اور ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے سے تمام افریکن میڈیا کو ملا کر جلسہ سالانہ یو پی کی خبریں تقریباً پینتیس ملین افراد تک یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہماری کوششیں اس میں بہت معمولی ہوتی ہیں اور اس لحاظ سے جو بھی معمولی کوششیں ہیں اس کے لیے میں پریس اور میڈیا سیکشن جو ہے ہمارا اس کو بھی شکریہ ادا کروں گا اور دوسرے ملکوں میں جو پریس اور میڈیا سیکشن ہیں انہوں نے بھی کام کیے اللہ تعالیٰ ان سب کو جدا دے بہت وسیع بمانے پر یہ خبریں پھر تبلیغ کا مجھے بنتی ہیں جماعت کا تعارف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ہمیشہ ادا کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضروں کو جذب کرنے کے لیے ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اپنے فرائض ادا کرنے والے ہوں اسی طرح ایک چیز رہ گئی تھی وہ بھی میں بیان کر دوں اس سال بھی گزشتہ سال کی طرح کینیڈا سے گودام آئے تھے میں نے بقارے مل کر کے وائنڈ اپ اپنے حصہ لیا اور اس دفعہ جہاز چارٹر کرا کر آئے تھے تین سو سے اوپر ساڑھے تین سو کے بڑا اچھا کام کیا انہوں نے چار پانچ دن سے کام کر رہے تھے کل تک کرتے رہے ہیں جلسے کے جلسے کے اختتام سے لے کے کل تک اور لگ بھگ سے کافی کام سمیٹا گیا ہے جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے وہ آج سے پھر یو کے خدام کل سے ہی بلکہ شروع ہو گئے ہیں وہ کر رہے ہیں اللہ تعالی ان سب کو جزا دے اور کینیڈا کے جو خطام ہیں مجھے امید ہے کہ جلسے سے پہلے آ گئے تھے انہوں نے جلسہ سنا ہوگا اور اگر نہیں سنا تو بڑا غلط کیا ہے اس لیے آئندہ اگر آنا ہے تو جلسے کے تین دنوں میں جلسہ سنیں اور پھر اپنے آئند اپ کے پروگرام میں حصہ لیں اللہ تعالیٰ سب کو جزا دے کام کرنے والوں کو کارکنان کارکنات کو اور ہمیں بھی اس جلسے میں جو ہمیں سیکھنے کا موقع ملا ہے اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی توسیع کتاب فرمائے نمازوں کے بعد میں کچھ جنازہ غائب پڑھاؤں گا ایک ایک جنازہ ہے کرما صاحبادی زکیہ بیگم صاحبہ کا جو کرن مرزا داغم صاحب کی اہلیہ تھیں اور حضم امت الفیظ بیگم صاحبہ نما عبداللہ عبد خان صاحب کی بیٹی <صلاح> اور 23 جولائی کو یہ رات کو طاہر ہاٹ میں جوانوے سال کی عمر میں فات پاک انَََ اللّہ واجہ ہوں کرم صاحب زدہ کرم زادہ عدم دل صاحب جن کی اہلیہ مرزا شریف صاحب کے بیٹے تھے اس طرح یہ حضرت مسلم علیہ السلاۃ والسلام کی نواسی بھی تھیں اور آپ کے پوتے کی اہلیہ بھی گزشتہ تین چار سال سے کافی بیمار تھیں اور گزشتہ چند ماہ سے بلکہ ہسپتال میں داخل تھیں اللہ تعالیٰ کے خوشی موسی تھیں وہ پرانی ان کی وسیع تھی ان کے پانچ بیٹیاں تھیں ان کی اولاد امت الشافی صاحبہ مکرم محمود احمد خان صاحب کی اہلیہ جو محمد وہ یہ, یہ بھی رتن واؤم ورکہ بیگم صاحبہ کے پوتے تھے اسی طرح امت الناصر ان کے میاں سے شاہد احمد تھے امت المصوری ڈاکٹر نوری کی اہلیہ ہیں اور امت المویز ہیں یہ منظور الرحمان امریکہ میں ان کی اہلیہ ہیں اور امت نصیب نگت راجہ عبد الملک صاحب کی ایریا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی لیکی اور تخوا میں بڑھنے کی توفیق خطاب فرمائے اور اپنے اباؤ اجداد کے لیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق خطاب فرمائے محترمہ زکیہ بیگم صاحبہ کراچی محمد علی سوسائٹی کی صدر لجنا کے طور پر بھی خدمت کی توفیق پاتی رہیں رہی کوہاٹ میں قیام کے دوران بھی لجنا کاموں میں لینے کی توفیق ملی نوازی امتلف... نواب امت الحفیظ بیگل صاحبہ نے لیکن عموماً اپنے بچوں کے بارے میں لکھا اس میں ان کی بہت تعریف کی کہ غیر معمولی طور پر یہ خاص طور پر جب عبداللہ خان صاحب فوت ہو گئے تو اپنی والدہ کی انہوں نے غیر معمولی خدمت کی اس کا بھی بڑا ذکر کیا انہوں نے ڈاکٹر نوری صاحب بھی لکھتے ہیں کہ مہمان نوازی کی پتہ نے بڑی نمایاں تھی اور بلا امتیاز ہر ایک کو مہمان نوازی کرتی تھی ہر ایک کی اور خوش آمدید کہتی تھی اسی طرح ڈاکٹر نوری صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے وقف کیا ریٹائرمنٹ کے بعد تو مجھے انہوں نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ تو بیٹا ہوتا تو وقف کرتی تو تمہارے وقف سے میری یہ خواہش بھی پوری ہوگی دوسرا جنازہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلان فرمائے اور مخرت الرحم کا سلوک فرمائے دوسرا جنازہ ہے مکرم طارق مسعود صاحب ربی صلہ کا یہ ندارت الصاع و شادیا میں مربی تھے قرم مسعود احمد طاہر صاحب کے بیٹے چوبیس جولائی کو ستائیس سال کی عمر میں روا میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے وفات پا گئے نہ لائے و راجے ہوں ان کے خاندان نے احمدیت ان کے پرداتا مقرر بخش صاحب کے ذریعے سے آئی تھی راجوری کشمیر سے تعلق رکھتے تھے محل بخش صاحب انیس سو بیس میں حضور حسن ثانی کے ہاتھ میں بیٹھ کر کے امپیس میں داخل ہوئے تھے اور طارق مسعود صاحب نے تعلیم اسلم ہائی اسکول سے تعلیم دو ہزار سات میں میٹرک پاس کرنے کے بعد جامعہ میں تعلیم حاصل کی اور دو سولہ میں ایف اے کا امتحان بھی دی دیا دو چودہ میں جامعہ پاس کیا بڑے نوجوان مربی تھے لیکن نہایت مخلص شریف التوا والدین کا خیال رکھنے والے دوستوں کا خیال رکھنے والے غریب پرور اپنے معمولی علاؤ سے بھی بہت سے غریبوں نے بعد میں بتایا کہ ان کی مدد کیا کرتے تھے ان کی شادی ہونے والی تھی تین چار دن کے بعد لیکن اس سے پہلے ہی اللّہ تعالیٰ نے حفاظت لا لیا اللہ تعالیٰ کی درکار تعمیر کرے نفر و رحم کا سلوک فرمائے مرحوم رسی تھے ان کے پسمان میں ان کے والدین کے علاوہ تین بھائی گرمشفاق مظفر صاحب سرفراز احمد جوید صاحب طاع الرحیم صاحب اور ایک مشیرہ فوزیہ مسعود صاحب ہیں ان کی والدہ لکھتی ہیں کہ چندوں میں بڑھ چڑھ کر نہ صرف حصہ لیتے بلکہ ہمیں بھی تلقین کرتے کہ چندوں میں حصہ لیا کریں ان کے والد بیان کرتے ہیں کہ خلافت سے بے انتہا محبت رکھنے والا تھا بہت ہی میرے ایک انسان تھا نماز بعض مات کی ہمیشہ سے عادت رہی غربی بننے سے پہلے بھی اہل خانہ کو بھی نمازوں کی تلقین کرتے رہتے تھے فجر کی نماز کے بعد کہتے ہیں آ کر باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور انہیں دیکھ کر ہمیں ابھی اپنی کمزوریوں پر شرمندگی ہوتی تھی اور بہت فروغ بیٹا تھا بہت محبت سے پیش آنے والا گھر والوں سے ماں باپ سے کبھی اختلاف نہیں کیا اور اختلاف ہو بھی تو بڑے تہم اسے سمجھایا کرتا تھا خلافت کے خاطر ان کے لیے ایک بڑی حیرت رکھنے والے تھے کہیں بھی اگر کوئی با ایسی بات کرتا جو نظام جماعت یا خلافت کے منصب کے خلاف ہوتی تو فوری طور پر ان کو روکتا اور اگر وہ نہ روکتے پھر اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں نان فرمائے اور ان کے والدین کو بھی صفر حوصلہ فرمائے اس طرح جنازہ ہے قرم شکیل احمد منیر صاحب کا جو سابق مشنری انچارج تھے آسٹریلیا کے اور سود کراچی میں تھے اکتیس جولائی کو پچاسی سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی اللہ و انہ راجہ ہوں ان کو قرآن کریم کا موری زبان میں ترجمہ کرنے کی توفیق بھی ملی مونگیر انڈیا کے رہنے والے تھے بہار صوبہ بہار کے آپ کے والد صاحب حکیم خلیل احمد صاحب بہار کے ابتدائی امتیوں میں سے تھے جنہوں نے انیس سو چھ میں حضرت مسیم علیہ اللہ کی بیعت کی تھی لیکن دستی بیعت نہیں کر سکے اور ان کے والد صاحب کو بھی قادیان میں ناظر تعلیم کے طور پر دس سال کی کی توفیق ملی مکرم شکیل منیر صاحب نے ابتدائی تعلیم تعلیم اسلام کالج قادیان کا اور لاہور سے حاصل کی پھر ڈھاکہ سے ایمبیسی فزیکس کی ڈگری حاصل کی پھر تعلیم کے شعبے سے منسلک ہو گئے ملازمت کا لمبا عرصہ مغربی افریقہ کے ممالک میں گزارا اس دوران پھر ان کے دینی بجا لاتے رہے نائجیریا کی فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن میں چیف ایجوکیشن آفیسر کے طور پر بھی کام کیا احمدیہ مشن واری نائجیرریہ میں کی مشرق ریاستوں کے آٹھ سال تک ریجنل صدر رہے اور انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے نصرت جہاں اکیڈمی وا کا آغاز کیا اور جو نصرت جہاں اسکیم کے تحت پلنے بننے والا جاری ہونے والا پہلا اسکول تھا کالج تھا پہلا ادارہ تھا آپ کو تبلیغ کا ہی بڑا شوق تھا دو نہایت کامیاب بین المذاہباب سمپوزیم کا بھی انعقاد کروایا نجیریا میں آپ نے اس قیام کے دوران آپ نے اسلام اور عیسائیت پر کئی کتابیں بھی لکھیں بعض کتابیں کی ہیں اس جو لکھیں اسلام ان اسپین شراؤڈ اینڈ ادر ڈسکوریز اباؤٹ ایزز دی ریفارم تعلیم اسلام کورس بک نائجیریا میں ایک مشرا انہوں نے بنوایا اپنے خرچ پر ایک رویہ گر دیجیے میں انہوں نے پھر اپنے آپ کو وقت کے لیے پیش کر دیا اصلی موسی رابعے نے ان کا وقت منظور فرمایا اور آسٹریلیا کا پہلا امیر اور مشر انچارج ان کو مقرر فرمایا پانچ جولائی 1985 کو آسٹریلیا تشریف لے گئے آسٹریلیا میں ان کے لیے ویزا لینے کی مشکلات تھیں مسلمانوں والے کو ویزا نہیں دیتے تھے بہرحال وہاں ڈاکٹر اعاد اللہ صاحب کی کوششوں سے یہ ویزا بھی ان کو مل گیا اور انہوں نے کام شروع کیا مسجد بیت الحدا جو ہے آسٹریلیا کی بڑی خوبصورت مسجد ہے اس میں اس کی تعمیر میں ان کا بہت ہاتھ ہے انیس سو تیس ستمبر انیس سو کو اس مسجد کا سنگ بنیاد اصلی رابع نے رکھا تھا پھر اس کی تعمیر باوجود مالی حالات اچھے نہ ہونے کے بڑی محنت سے انہوں نے کروائی و عمل کے ذریعے سے بہت سے کام کیے خود و عمل کیے بلکہ کام کے دوران ایک دفعہ سیڈی سے گر گئے ان کی بازو کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی لیکن پھر بھی انہوں نے مسجد کی تعمیر کام جاری رکھا اور ایک بہت خوبصورت اور بڑی مسجد وہاں بن گئی ہے خود اس وقت مسجد جہاں پہ یہ گئے ہیں تو وہاں جگہ کوئی نہیں تھی ایک ٹین کا شیڈ تھا جہاں زمین خریدی تھی جماعت میں اس شیڈ میں ہی دونوں میاں بھی ہوئی کہ ایک حصے میں نماز ہوتی تھی اور دوسرے حصے میں ٹین کی چھت کو ڈال کے اور کپڑے کی چھت ڈال کے یہ رہتے رہے اور انہوں نے گزارا کیا اور بڑی قربانی کو کی وہاں انیس سو اکیانوے میں پھر ان کی تقرری نائجیریا میں ہوئی اور الاروں میں بطور پرنسپل جامعہ احمدیہ فرض لاتے رہے انیس سو نواسی میں جماعت احمدیہ کے جب سو سال جوبلی ہوئی ہے سات سالہ جوبلی جماعت کی ایٹی نائن میں اس وقت قرآن کریم کی منتخب آیات کی کا دنیا دنیا کی سو زبانوں میں ترجمہ کرنے کی تحریک کی تھی اس قیمسی رابع نے آسٹریلیا کے ذمہ موری زبان کا ترجمہ سونپا گیا تھا اس جو ترجمہ کروایا گیا اس وقت تو اس کا معیار جب دیکھا گیا تو وہ اچھا نہیں تھا بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ وہ کہتے ہیں انہوں نے جس نے جسے کروایا گیا تھا موری سے اس نے لکھا ہوتا تھا ان دی نیم آف جیزس تو اس کو انہوں نے کہا اس کے مضرابے کو یہ ترجمہ تو صحیح نہیں ہے پھر انہوں نے خود زبان سیکھی اس بڑھاپے میں بڑی عمر میں زبان بھی سیکھی اور ترجمہ مکمل کیا اور 2013 تیرہ میں جب میں وہاں نیوزی گیا ہوں تو وہاں موری قرآن کریم کا ترجمہ مکمل طور پہ وہاں کے موری بادشاہ کو پیش کیا گیا اور اس تقریب میں بھی شامل تھے بڑے عاجز انسان اور بے نفس انسان تھے کوئی نہ علمی بڑائی کا احساس تھا نہ یہ احساس کہ میں نے قرآن میں ترجمہ کیا تو میرا کوئی مقام ہونا چاہیے دنیا بھی انہوں نے کافی کمائی اور بغیر الاؤنس کے یہ مشنری کا کام انجام دیتے رہے اللہ تعالیٰ ان کو بری, بری کے رحمت کرے اور ان کے درجات بلند فرمائے ان کی عالیہ ان کو بھی صبر سب اللہ فرمائے آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے والے ایسے مشنری دیتا رہے جو ہر لحاظ سے بے نفس اور عاجز ہوں الحمد لله الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات الذين وعم الله نو من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الله لا اله إلا الله ونشهد ان محمدا محمد ورسوله إباد الله رحمكم الله إن الله يعمر بالعدل واللسان وإتاة ذي القرباء وينهان الفعشاء والمنكر والبعي يعزكم لألكم اذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ولا ذكر الله يقضي محمد محمد محمد رسول الله رسول الله رسول الله محمد رسول یا کل بی عزکر رحمد الحدا مفلدا برل کریم محسین محرل اتا الجا یا کل بی ازکر عين الغدى مفن العدى برًا كريما محسنا بحر العتايا والجدى محمد محمد محمد رسول الله رسول الله رسول اللہ محمد الرسول اللہ یا صلی علی نبی ہی کدای منہادیا وب سینسار یا رب صلی علی نبی کدا فی فیحادی وبا سینسنی محمد محمد محمد در رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ صلي على نبينا صلي على محمد صلي على حبيبنا صلي على محمد صلي صلي على حبيبنا صلي على محمد محمد محمد محمد الرسول الله رسول الله رسول الله Salli ala raheem ina Salli ala muhammadin Salli ala kareem رسول الله رسول الله محمد الرسول الله رسول الله الرسول الله محمد الرسول الله محمد محمد رسول روح الله اللہ, اللہ, اللہ, اللہ الرحمٰن الرحیم نحمد ہو ون وسلی اللہ رسول ال کریم والا اب عبد مسیح المؤد اللہ مسلّہ محمدن محمد علامہ علیہ و بارق وسلم انّاََََََََ حمید و مجید ثامع کرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج خاک سار حادی علی آپ کی خدمت میں اپنے آقا و مطاع سید المرسلین خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارہ میں چند بصیرت افروز حقائق پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے آگسار کے بیان کے بعد آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا اگر سچا تجزیاتی مطالعہ کیا جائے اور ایک عقیدت محبت اور پیار کے ساتھ آپ کی زندگی کا تجزیہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بچپن سے آپ کے وسال تک آپ رحمت ہی رحمت ہیں جیسا کہ آیات کریمہ میں آپ نے سنا ومار مار کا علّہ رحمت اللہ علمین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے تجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کے وسال تک بچپن جوانی بڑھاپا جس قسم کی کیفیت تھی جو جس قسم کے حالات تھے جو بھی معاملات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رحمت ہی رحمت ہے ایک چھوٹی سی روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا یا رضائی ماں ام ایمن ان کی طرف سے مروی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بھی کبھی نہ اپنی بھوک کی کبھی شکایت کی نہ پیاس کی شکایت کی اب یہ ایک بچے کی طرف سے ایسا رویہ یقیناً اس کے اعلیٰ کردار اعلیٰ صبر اور تحمل کی نشاندہی کرتا ہے کہ بچپن میں بھی وہ ایسی ضد نہیں کرتا جس سے بڑے تنگ ہوں یا مشکل میں پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن ہے ہمیں اس کے چند واقعات ملتے ہیں مگر وہ اتنے ہیں کہ جس سے آپ کی زندگی کے حالات کا ایک اجتماعی اور مجموعی اندازہ بڑی وسعت کے ساتھ ہو جاتا ہے مثلا کوئی ایک واقعہ یا ایک روایت بھی نہیں آتی یعنی مخالفوں کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات سامنے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بہودہ مجلس میں شریک ہوئے ہوں یا کسی سے لڑائی جھگڑا کیا ہو ایک بھی ایسی بات نظر نہیں آتی آ حضرت صلی اللہ علیہ و سلم جب بنوسعد قبیلے کی جو دایا آپ کو لے گئی حضرت سعدیہ رضی عنہ ان کے گھر میں رہیں تو بچپن میں بکریاں بھی چراتے رہیں مگر کسی ایک لڑائی جھگڑے کا بھی وہاں ذکر نہیں آتا اسی طرح ایک واقعہ ایسا ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم وسلم ضرور اس میں شامل ہوئے ہوں گے اور وہ حرب فجار ہے قبائل عرب میں ایک بڑی لمبی جنگ لڑی گئی ہے اور اس میں قریش مکہ بھی شامل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر اس وقت پندرہ سے اٹھارہ سال کے قریب اس کے درمیان عمر تھی کوئی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے صرف اتنا کیا کہ اپنے چچاؤں کو یعنی اپنے قبیلے کی طرف سے آپ کو بھی شامل ہونا پڑا کیونکہ آپ نوجوان تھے تو آپ اپنے چچاؤں کو صرف تیر پکڑاتے تھے یعنی خود تیر اندازی میں یا کسی کو مارنے میں شامل نہیں ہوئے تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت کے مطابق آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ آپ کی طرف کسی خون کی کو منصوب نہ کیا جائے چنانچہ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں بھی براہ راست ملوث نہیں ہوئے اور آپ کے اوپر کتنی جنگیں وارد کی گئیں جب آپ نے دعویٰ کیا اس وقت تشدد بھی کیا گیا سب کچھ ہوا لیکن کہیں بھی آپ کا ردعمل عمل ایسا نہیں کہ جس سے لڑائی جھگڑا بڑھے بلکہ صبر اور تحمل کے ساتھ برداشت کیا آپ کو ذہنی طور پر بھی اذیتیں دی گئیں زبان کے چرکے بھی لگائے گئے گالی گلوچ بھی کیا گیا اور جسمانی طور پر بھی آپ کو ضربیں لگائی گئیں طائف کا واقعہ سب جانتے ہیں تکلیف دہ واقعہ ہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں اس طرح مکہ میں بھی بار بار ایسے واقعات ہوئے کہ کفار کی طرف سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو بھی اذیت دی گئی اور بعض صحابہ کو تو شہید بھی کیا گیا لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسا رد عمل نہیں ہوا جو خدا تعالیٰ کی منشاہ کے مخالف تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طبی ساخت کے خلاف تھا آپ نے ہمیشہ صلا پسندی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا صرف ایک واقعہ آتا ہے یعنی اتنی جنگوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وارد کی گئیں سن دو ہجری سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور تقریباً آپ کے سال تک جاری رہا سن دس ہجری میں تبوک کے لیے آپ کو جانا پڑا اور یہ آخری غزوہ تھا تو اس وقت اس میں صرف ایک ہی واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص ایک ایسا بدبخ شخص تھا جو آپ کے نیزے سے ہلاک ہوا اور وہ بھی ضرب ایسی نہیں تھی کہ جس سے وہ ہلاک ہو سکتا تھا صرف اس پر دہشت ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ڈر ڈر کر مار گیا اب بن خلف تھا جو جنگ عہد میں للکارتا ہوا آنذرا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور یہ نعرہ لگا رہا تھا لا نہ جو انجا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ جاتے ہیں تو پھر میں نہیں بچتا یعنی وہ حتمی طور پر آپ کے قتل کے لیے آگے بڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اصاب, اس کو روکنا چاہتے تھے آپ نے فرمایا کہ اس کو آنے دو جب وہ ذرا آگے پہنچا اور ضرب لگانے کو تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نیزہ پھینکا اور اس کے گھٹنے میں لگا تو اس سے وہ اتنا دہشت زدہ ہوا کہ راستے میں ہی صرف کے مقام پر اے وہ مر گیا تو یہ ایک واقعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کسی کے قتل کا ہمیں ملتا ہے اور یہ بھی ایسا ہے جو جنگ کے دوران اور جنگ میں ایک دوسرے کو مارنا دونوں طرف یعنی فریقین کا مقصود ہوتا ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پہلو ہی نظر آتا ہے کہ اتنی جنگوں میں جہاں آپ جس بہادری کے ساتھ میدان جنگ کے وسط میں ہوتے تھے وہاں سے آپ بہت لوگوں کو قتل کر سکتے تھے مگر ایک ہی قتل ہوا اور وہ بھی ایسے ایسے طریقے سے کہ براہ راست نہ تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یعنی جوانی میں ہی آپ ایک ایسی تنظیم میں شامل ہوئے جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے اور یہ ایک ایسی تنظیم تھی جو رفاہی کاموں کے لیے بہبودی کاموں کے لیے مکہ میں قائم تھی اور وہ اے اے اے کچھ عرصے سے کالادم سی ہو چکی تھی اور اس پر عمل نہیں ہوتا تھا تو پھر ایک دفعہ اس کو زندہ کیا گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فعال رکن بنے اور غریبوں ناداروں اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پورا کرنا اور ان کو سہارا دینا یہ آپ کا اولین کام ہوتا تھا اور آپ ایسے واقعات ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے اور آپ کی خادمانہ سروسز جو تھیں کاروائیاں تھیں ان کی اس معاشرے میں بڑی نیک شہرت تھی پھر ایک اور واقعہ آتا ہے جس میں مکہ کے لوگ یعنی جو کریش کے مختلف قبائل تھے وہ آپس میں لڑ کر مار سکتے تھے اور عملاً یہ بھی ہوا کہ انہوں نے اس قضیے کو ختم کرنے کے لیے جو ان کا رواج تھا کہ جب کسی بات پر حتمی فیصلہ کرنا ہوتا چاہے اس کے لیے جان بھی دینی پڑتی تو وہ خون میں ہاتھ ڈبو کر یہ وعدے کرتے تھے یا نارے لگاتے تھے یا معاہدہ کرنے کے لیے وہ عمل کرتے تھے خون میں اپنے ہاتھ ڈبوتے تھے تو اس موقع پر بھی انہوں نے ایسا ہی کیا کہ یہ جو کام ہے یہ ہمارے سپرد ہونا چاہیے اور کسی دوسرے کے سپرد نہیں ہونا چاہیے چاہیے تو اس سے ایسا جھگڑا پیدا ہوا کہ قریب تھا کہ خون ایسی بڑھتی کہ قریش خود ہی آپس میں لڑ لڑ کر مر جاتے تو یہ حجر اسود کو خانہ کعبہ میں اس کے مقررہ مقام پر رکھنے کا واقعہ تھا خانہ کعبہ کی تعمیریں نو ہوئی سیلاب کی وجہ سے وہ گر گیا تو اس کی تعمیریں نو ہوئی تو اس موقع پر حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم م. نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ قریش اس پر اپنی جانیں بھی دیں گے اور ایک خون خرابہ ہوگا اور بہت بڑا نقصان ہو جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ صبح جو پہلے سب سے آئے وہ فیصلہ کرے کہ اس کو کس طرح اس کے اصل مقام پر رکھنا ہے تو جب اگلی صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہیں چنانچہ اس وعدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات چھوڑی گئی اور آپ نے یہ فرمایا کہ ایک چادر بچھائی جائے اور اس پر حجر اسود رکھا جائے آپ نے حجر اسود اٹھایا اس چادر پر رکھا اور سب قریش کے قبائل کو کہا کہ اس چادر کو کناروں سے اٹھائیں کونوں سے اٹھائیں انہوں نے جب اٹھایا بلند کیا اور اس مقام پر جہاں پتھر رکھنا تھا اس سطح پر پہنچا تو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس پتھر کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر رکھ دیا تو یہ ایسا ایک عمل تھا جس سے سارے راضی ہوئے سب نے اپنا حصہ ڈالا اور سب اس عادت میں شامل ہو گئے تو وہ واقعہ جو لڑائی جھگڑے کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پاک عمل سے حکمت عملی کے ساتھ اس کو حل کیا اور قریش کو ایک خون ریز جنگ سے بچا لیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صلح جو طبیعت اور صبر و تحمل اور خادمانہ یعنی معاشرے کے ضرورت مند لوگوں کی خدمت کرنے کے لحاظ سے یا انسان کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام کرتے تھے آپ اس کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت کرتی ہیں جب آپ کو وحی رسالت ہوتی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجربہ انتہائی مشکل تھا آپ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا فرض آپ کو ادا ہونا تھا جس سے آپ کی, کی زندگی پوری طرح وقف ہونی تھی تو یہ آپ کی طبیعت پر اچانک جو پہلا تجربہ تھا ایک بوجھ کی کیفیت رکھتا تھا اور آپ کچھ گھبرائے ہوئے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کس طرح سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع کر دے گا ان کل تاثر الرحمٰ و تحمل و تقسب المعدوما و تقری ضیفہ و توعین و علا نوائے بلاکے آپ صلہ رحمی کرتے ہیں یعنی ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ناراضگیوں کو ختم کر کے رشتہ داریوں کو قائم کرتے ہیں کمزوروں کو اٹھاتے ہیں ان کو معاشرے میں مقام دیتے ہیں اور وہ نیکیاں جو مٹ چکی ہیں آپ ان کو دوبارہ قائم کرتے ہیں مہمان نوازی اور تقریب ضیف کرتے ہیں اور ضرورت حقہ میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں یہ پانچ خوبیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اے ماضی کی زندگی یعنی نبوت سے پہلے کے جو آپ کے چالیس سال ہیں ان پر آپ کی یہ خدمات محیط نظر آتی ہیں کہ آپ ایسے عظیم الشان اوصاف والے کام کرتے تھے ایسی نیکیاں کرتے تھے کہ جو معاشرے میں اچھی طرح جانی جاتی تھی تو ایسا انسان جو دوسروں کی فلاح و بہبود پر اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے آرام بھی تعام بھی اور ہر طرح وہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کی فلاح و بہبود ہو اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ قتل و غارت کا خوگر تھا اور مارنے پر وہ حکم دیتا تھا لوگوں کو قتل کرنے کے لیے پر وہ خوش ہوتا تھا یہ آپ کی طرف ایسے اثا منصوب کرنا ظلم ہے یہ زیادتی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہمارے ملکوں میں اے, یہ رائج ہو چکا ہے اے, یہ عقیدہ اور یہ اے, تصور اور بڑا پختہ طور پر یہ راسک ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توہین کرنے والوں کو قتل کرواتے تھے اور جو اسلام قبول نہیں کرتا تھا اسے بھی مرواتے تھے تو ایسے ایسی باتیں آنر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کرنا آپ پر ظلم ہے آپ پر زیادتی ہے اور افسوس یہ ہے کہ یہ وہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے تھے چنانچہ روایت ہے کہ جب بھی دو باتوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا آپ کو اختیار ہی دیا گیا تو آپ نے آپ ان میں سے جو آسان ہوتی اسے اختیار فرماتے تھے لیکن وہ آسان بات اگر گناہ ہوتی تو پھر آپ اس سے سب سے زیادہ نفرت کے ساتھ دور رہنے والے ہوتے تھے یعنی نیک کاموں میں آسانی کی طرف جانے والے تھے اور اگر آسان بات گناہ ہوتی تو اس کو بڑے نفرت کے ساتھ چھوڑنے والے تھے اور اپنے نمائندوں کو اپنے کارندوں کو کسی جگہ بھجواتے تو آپ کی نصیحت ہوتی تھی کہ یسر و ولا تو اسرو بشیر ولا تو نفرو یہ آسائش پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو خوشی پہنچاؤ نفرت نہ دلاؤ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم تعلیم وسلم. تھی جو ہمیشہ آپ نے اختیار کی اور اپنے نمائندوں کو اپنے کارندوں کو اس پر پابند کیا تو آپ کی سب کو نصیحت بھی یہی تھی کہ اور پاک فطرت پر استوار آپ کا اپنا عمل بھی یہ تھا کہ آپ ہمیشہ آسانیاں عطا کرنے اور خوش خوشیاں بانٹنے کی کوشش فرماتے تھے پھر آ حضرۃ صلی اللہ علیہ وسلم بے علیہ وسلم. حد دیالو تھے بہت دیتے تھے یعنی اپنے پاس اپنی ضرورت کا جو کم سے کم ہوتا وہ حصہ رکھ لیتے تھے اور اسی پر آپ کی زندگی تھی اور باقی جو کچھ ہوتا وہ لوگوں کو دیتے چنانچہ روایت میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے کہ آپ سب سے زیادہ سخی تھے بھلائی اور سخاوت میں آپ موسلا دھار بارش اور اس میں چلنے والی تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتار تھے اور آپ سے جب بھی جب بھی کچھ مانگا گیا تو آپ نے کبھی لا نہیں کہا یعنی نہیں نہیں یہ نہیں کہا کہ نہیں دے سکتا تو آپ کے ان بلی اور صاف کو دیکھ کر ایک معمولی عقل کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو شخص گریبوں اور مسکینوں کے بہبود اور رفائے عامہ کے لیے ایسی مستقل آتے رکھتا ہو وہ انسان کے قتل و خون کو کیوں کر پسند کر سکتا ہے تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکثیرت کا ایک تجزیاتی اور نفسیاتی تجزیہ ہے ایک احاطہ ہے جس سے انسان لازماً یہی نتیجہ نکالتا ہے کہ آپ حلیم و طبع تھے اور دوسروں کی مدد کرتے تھے نہ کہ ان کو تکلیف دیتے تھے سادگی حلیم سادگی پسند حلیم و طبع اور منکسر مزاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی چنانچہ ایک روایت جو بہت صحیح روایت ہے اس میں آتا ہے کہ آپ کی زندگی انتہائی سادہ تھی آپ ادنا سے ادنا کام کرنے میں بھی کوئی آر نہیں سمجھتے تھے آپ اپنے اونٹ کو خود چارہ ڈالتے تھے گھر کے کام کاج کرتے تھے اپنی جوتیوں کی مرمت کر لیتے تھے کپڑوں کو خود پیوند لگا لیتے تھے بکری دوہ لیتے تھے قادم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے اگر وہ آٹا پیستے کبھی تھک جاتا تو آپ اس کی مدد کرتے تھے بازار سے گھر کا سامان اٹھا کر لے آتے تھے ہر امیر غریب سے مسافہ کرتے تھے سلام کرنے میں پہل کرتے تھے اگر کوئی معمولی کھجوروں کی دعوت بھی دیتا تو آپ اسے حقیر نہ سمجھتے اور قبول فرماتے تھے آپ نہایت ہمدرد نر مزاج اور حلیم و تباہ تھے آپ کا رہن سہن بڑا صاف ستھرا تھا ہر ایک سے بشاشت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے ایک دل آویز تبسم کی جھلک ہر وقت آپ کے چہرے پر رہتی تھی یہ دل آویز تبسم کی جھلک کسی ظالم انسان کے چہرے پر کبھی نہیں کوئی دیکھتا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حلی متبع تھے آپ کی پاک سیرت آپ کے وجود سے بھی جھلکتی تھی لکھا ہے کہ آپ خدا تعالیٰ کے خوف اور اس کی بے نیازی سے فکر مند رہتے تھے آپ کے اندر ترش روئی اور خوش طبی کا نام نام و نشان نہیں تھا کوئی خشکی نہیں تھی آپ کی طبیعت میں من المزاج تھے لیکن اس میں کسی کمزوری یا پست ہمتی کا شاعرہ تک نہ تھا اللہ ہمت تھی جواب مرد تھے اور حالات کو اپنے قابو میں رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے اس کے باوجود منکسر المزاج تھے یعنی آپ میں کسی کمزوری کی وجہ سے یہ انکسار نہیں تھا آپ بے مثال سہی تھے مگر اسراف نہیں کرتے تھے اور بے جا خرچ سے ہمیشہ بچتے تھے آپ نرم دل اور رحیم و کریم تھے آپ کے کھانے میں بھی میانہ روی تھی یعنی اتنا نہ کھاتے کہ ڈکار لیتے رہتے ہیں. کبھی حرس و تما کی وجہ سے ہاتھ نہ بڑھاتے تھے بلکہ آپ صبر و شکر اور کناعت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے پھر لکھا ہے کہ آپ میں تکبر کا شائبہ تک نہ تھا آپ نہ کسی بات پر ناک چڑھاتے تھے اور نہ اس میں کوئی آر سمجھتے تھے اور نہ اس میں کوئی آر سمجھتے تھے کہ بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ چلیں اور ان کے کام آئیں اور ان کی مدد کریں تو یہ تمام مذکورہ بالا اور صاف قطعی ثبوت مہیا کرتے ہیں کہ آپ سخت دل اور جابر انسان نہیں تھے کہ کسی کی بد زبانی پر انگیخت ہو کر اسے زیر لے آتے آپ کی فطرت ہی رحم و کرم ہمدردی اور حلم کے خمیر سے اٹھائی گئی تھی آپ کی تمام زندگی حلم ہمدردی لطف و کرم پر قائم تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا کمزوروں کے بارے میں وہ یہ تھا کہ حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام زید بن حارثہ آپ کے سپرد کر دیا تھا ان کا واقعہ سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے متبنا بنا لیا یعنی اپنا لے پالک بیٹا بنایا تھا اور اس قدر محبت آپ نے اس کو دی باوجود اس کے کہ وہ غلام تھا آپ نے اس قدر محبت کی کہ جب اس کے والد اور چچا پوچھتے پچھاتے اس کو تلاش کرتے ہوئے مکے پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید انہیں پیش کر دیا کہ جس طرح یہ چاہتا ہے اس طرح کریں لے جانا یا آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اجازت ہے تو زید نے اس پر اپنے والد والد اور چچا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو اس پر زید کا باپ غصے میں بولا کہ کیا تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے اس پر زید رضی اللہ انہوں نے کہا ہاں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی خوبیاں دیکھی ہیں کیا میں کسی کو ان پر ترجیح نہیں دے سکتا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انسان سے اس انسان سے جو کسی کا مملوک ہے کسی کی ملکیت ہے اس پر بھی ایسا رحم و کرم اور شفقت تھی کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جانے کے بجائے آپ کے ہاں رہنے کو ترجیح دیتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا نہ کسی عورت کو نہ خادم کو تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے کہ کسی صورت میں بھی آپ کسی پر سختی کرنے والے نہیں تھے چاہے وہ جائز بھی ہوتی آپ ہمیشہ حلم اور بردباری سے اس کو معاف فرماتے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال گزارے اس پورے عرصے میں آپ میرے متعلق کوئی ناپسند بات زبان پر نہ لائے یعنی مارنا وغیرہ تو کجا سختی کرنا تو کجا کوئی ناپسندیدہ بات بھی ان کے متعلق آن سلم نے نہیں کہی نہ آپ نے کبھی یہ فرمایا کہ فلاں کام کیوں نہ کیوں کیا اور نہ یہ فرمایا کہ فلاں کام کیوں نہ کیا یعنی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا کہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے آپ برداشت کر لیتے تھے چاہے دقت بھی آتی مگر اپنے خادموں کو کبھی نہ ٹوکتے حضرت خدیجہ کے بیٹے ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت رہے تھے ان کا بیان ہے کہ آپ دنیا اور اس کے معاملات کی خاطر کبھی ناراض نہ ہوتے تھے اور نہ ہی آپ اپنی ذات کی خاطر کبھی غصے ہوئے نہ ہی کبھی بدلہ لیا آپ نے کبھی بھی فوش کلامی نہیں کی تو یہ اوساف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ انتہائی رحیم و کریم تھے کسی پر غصہ کرنے والے نہیں تھے بے قصوں پر آپ کا دامن رحمت بارش بھرے بادل کی طرح سایہ فگن تھا چنانچہ روایت ہے کہ ایک صاحب اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے اب یہ سننے والا واقعہ ہے کہ ایک صاحب اپنے غلام کو پیٹ رہے تھے مار رہے تھے تو پیچھے سے یہ آواز آئی کہ خدا تم پر اس سے بھی زیادہ اختیار اور قدرت رکھتا ہے وہ صاحبی نے مڑ کر دیکھا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اسے اللہ کی خاطر آزاد کر دیا یعنی اس کو اتنی شرمندگی ہوئی اس وقت بھی غصے کی وجہ سے وہ انہیں مار رہے تھے لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز سنی اور تو خدا کا خوف طاری ہوا اور اسے آزاد کر دیا فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو آتش دوزخ تمہیں چھو لیتی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو دوسروں کو بچانے اور ان کو دکھ اور تکلیف سے محفوظ کرنے والی ہے نہ کہ ان قتل و غارت کے لیے اپنے صحابہ کو ترغیب دینے والی ایسا نرم خو اور ہر قصو ناکس پر دامنِ ترہم دراز کرنے والا وسیع ظرف رحیم و کریم انسان اس طرح کسی کو صرف اس لیے قتل کرا سکتا ہے کہ وہ اسے گالی دیتا ہے اب تو مجسم وفودار گزر تھے اور معاف کر دینا آپ کا عام اور مستقل عمل تھا یہ آپ کا فطرتی عمل بھی تھا اور آپ کی مستقل تعلیم بھی یہی تھی تو کوئی آپ کی توہین کرتا آپ کو گالی دیتا ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اسے قتل کروایا ہو یا آپ نے اس پر سختی کی ہو آپ کا اف عام تھا جس کی تجلی ہر ایک پر یکساں تھی گالی کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے یہ فرما دیا تھا کہ اللہ نے تو مجھے محمد بنایا ہے تو کسی کے مضمم کہنے سے مجھے کس طرح فرق پڑ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. کو قریش مکہ مزمم کہتے تھے محمد کی بجائے نام بگا کر بگاڑ کر مزم کہتے تھے اور یہ واضح طور پر توہین ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی یہ دلیل بنا دی کہ میں تو محمد ہوں خدا نے مجھے محمد بنایا ہے قابل تعریف بنایا ہے اپنے کلام میں بھی وہ میری تعریف کرتا ہے اور درود بھیجتا ہے اور مومنوں کو یہ حکم ہے کہ وہ درود بھیجیں تو یہ ایسی تعریف ہے جو کبھی مزم کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تو جب اللہ نے مجھے محمد بنایا تو میں مزم کس طرح ہو سکتا ہوں ان کا کہنا جھوٹا ہے ان کے کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا سٹینڈ ہے ایسا عمل ہے اور ایسا ایک اختیار ہے جو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر اختیار فرمایا کہ کسی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی کہ کوئی مجھ پر گالی گلوچ کرتا ہے توہین کرتا ہے تو شروعی سے مجھے پیش آتا ہے یا عملاً بدنی طور پر کوئی مجھے تکلیف دیتا ہے تو تم اس کا بدلا لو ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ روایت آتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ کے ساتھ جا رہے تھے تو کسی نے آپ سے آپ کو اسام علیک کہا جس کا مطلب ہے کہ تم پر ہلاکت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا صرف علیہ کا کہہ دیا کہ تم پر تو یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیع ظرف تھے وسیع قلب و جگر والے انسان تھے آپ پر ایسی تہمت نہیں لگ سکتی کہ آپ کسی کو کسی کی ترش روی کی وجہ سے گالی کی وجہ سے قتل کرواتے ہو روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک بدو نے آپ کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہوئے بدتمیزی کے ساتھ آپ کی چادر کو ایسے زور کے ساتھ کھینچا کہ اس کی رگڑ سے آپ کی گردن مبارک پر نشان آ گیا اور ساتھ ہی سخت لہجے میں کہنے لگا کہ اسے اللہ تعالیٰ کے اس مال سے عطا کیا جائے جو آپ کے پاس پڑا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ توقع کر رہا تھا کہ آپ کے پاس کچھ مال پڑا ہے تو وہ اسے دیا جائے آپ نے باوجود اس پر قدرت اور طاقت رکھنے کے نہ صرف کہ اس گستاخی پر علم و بردباری دکھائی بلکہ اس کی مدد کے لیے برشاد فرمایا تو یہ بڑی مستند روایات ہیں جن سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے رویے کا پتہ چلتا ہے کہ اپنے پر اگر کوئی سختی کرتا ہے آپ پر اگر کسی نے سختی کی ہے تو آپ نے اسے درگزر فرمایا ہے اور اس پر رحمت کا دامن ہی دراز کیا ہے اور یہی ہم نے طلبہ سنی ہے وہ مار صلاح کا اللہ رحمۃ علیہ وسلم. ایک دفعہ ایک یہودی زید بن سانہ نے آپ کو کچھ قرض دیا اور جلدی بڑی گستاخی سے آپ کے کندھے سے چادر کھینچتے ہوئے اس کی واپسی کا مطالبہ کیا صحابہ میں سے بعض اس پر سختی کرنا چاہتے تھے مگر آپ نے انہیں روک دیا آپ کا یہی اف و کرم اس کی ہدایت کا موجب بنا یعنی وہ پھر مسلمان ہو گیا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ذات ہے جو لطف و عنایات سے بھرپور ہے اور اف و رافت سے معمور ہے یہ آپ کی زندگی کا جزو لازم ہے کہ آپ ہر ایک کے لیے اف و کرم کرتے ہیں ہر ایک کے لیے اف و رحم کا دامن دراز کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اسے عطا بھی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خوب جہاد کیا آپ کو اگر کسی نے کبھی تکلیف پہنچائی تو آپ نے اس سے کبھی انتقام نہیں لیا ہاں اللہ تعالیٰ کے جو قابل احترام مقامات ہیں یا قابل احترام صفات ہیں ان کی اگر بے حرمتی کی جاتی تو آپ اس کے لیے ضرور انتقام کے لیے تیار ہوتے تھے یہاں یہ جو اللہ کی راہ میں خوب جہاد کیا یہ تلوار کا جہاد نہیں بلکہ نفس کا جہاد ہے کہ امن و سلامتی کے قیام کے لیے انسان کے خون کو بچانے کے لیے انسان کو ظلم سے بچانے کے لیے اور اس کے ہاتھ ظلم سے کھینچنے کے لیے آپ نے بڑی کوشش کی ہے یعنی اپنی طبیعت پر ہر طرح برداشت اور صبر کا ایک ایسا بند باندھے رکھا ہے جس کو کسی م... م... م... آ... سطح کا ظلم جو ہے یا تشدد جو ہے وہ اس صبر کو توڑ نہیں سکا ایسا بند تھا ایسا مضبوط بند تھا جو کسی سطح کے ظلم سے بھی ٹوٹ نہیں سکا اللہ تعالیٰ کی خاطر انتقام لینا شریعت کے قیام کے بنیادی تقاضوں کے تحت تھا شرف انسان کے قیام کے لیے یہ ایک بنیادی تقاضا تھا یعنی انسانی شرف کو قائم کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کہ انسان کی پیدائش کی اغراض میں سے ایک غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس کا شرف قائم ہو اشرف المخلوقات ہے تو اس کا اس کے شرف کا قیام ضروری ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اے اے سختی کا کہیں ذکر آتا ہے یعنی جب آپ کے اوپر جنگیں وارد کی گئیں یا ایسے لوگ جو ظلم کرنے والے ہیں انسانیت انسان کو صحیح راہ سے بھٹکانے والے ہیں خدا سے دور لے جانے والے ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ایسی سختی موجود ہے کہ ان کے ہاتھ روکے جائیں اور ان کو بعض رکھا جائے تاکہ انسانیت کا شرف حاصل ہو اس کا قیام ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ خدا تعالیٰ کی خاطر آپ ہمیشہ جو مرد ہو کر کھڑے تھے لیکن اپنے لیے ہمیشہ اپنے افو نے گزر کا دامن تھامے رکھا اور اپنی ذات کو خدا تعالیٰ کی خاطر مٹا کر رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے لیے اور دوسرے انسانوں کے شرف کے لیے جس طرح جہاد کی آثاری عمر اس کے لیے صبر و تحمل اور بردباری سے اور خدمت کی راہوں پر چل کر اپنی زندگی گزاری وہاں آپ نے معاہدوں میں بھی جو جب آپ صاحب اقتدار ہوئے تو جو آپ نے معاہدے کیے ان میں بھی یہ رحمت و کرم ہمیشہ نمایاں رہا چنانچہ سانتا سجری میں نجران کے علاقے سے عیسائی کابرین کا ایک وفد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے میں حاضر ہوا اس وفد کے ساتھ آپ کی تفصیلی بحث ہوئی اور بالآخر آپ کی طرف سے انہیں مباہلے کی دعوت بھی دی گئی جس کے بعد آپ نے انہیں دعوت اسلام بھی دی انہوں نے آپ کی اس دعوت کو ایمانی اور دینی لحاظ سے تو قبول نہیں کیا مگر اسلام کے پرام نظام کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ وہ آپ سے سلو کی درخواست کرتے ہیں اور جو حکم آپ انہیں دیں گے وہ انہیں قابل قبول ہوگا اس پر آپ نے ان سے حسب ذیل امور پر معاہدہ امن کیا وہ معاہدہ یہ تھا کہ وہ دو ہزار ہتھیار دیں گے یعنی اسلامی حکومت کو وہ ہتھیار بھی ایک حصہ رسدی حصہ وہ اسلامی حکومت کو بھی دیں گے ان میں سے ایک ہزار ہتھیار ماہ رجب میں اور ایک ہزار ماہ سفر میں یعنی یہ نہیں کہ ان پر بوجھ ہو سال میں دو قسطوں میں وہ دیں گے نیز اگر یمن میں کسی مقام پر جنگ ہو تو نجران کے ذمے بطور رائے تیس ذریں اور تیس نیزیں اور تیس اونٹ اور تیس گھوڑے ہوں گے یعنی چونکہ وہ اسلامی حکومت کا حصہ ہوں گے اس لیے اسلامی لشکر کی معاونت کرنا ان پر فرض ہوگا اور پھر اس میں لکھا کہ نجران اور ان کے آس پاس والوں کی جان مال مذہب ملک زمین حاضر غیب اور ان کی عبادت گاہوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور محمد نبی کی ذمہ داری ہے نہ تو کوئی عسکف یعنی ان کا جو بڑا عہدے دار ہے اس کو اس کے منصب سے نہ کوئی راہب اس کی رہبانیت سے اور نہ کوئی کہان اس کی کہانت سے ہٹایا جائے گا یعنی ان کے سارے مذہبی کام اسی طرح چلتے رہیں گے ان کے مذہبی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نمونہ ہے جس کو دیکھنا ضروری ہے جس پر عمل ضروری ہے یہ اس کو ترک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے ایسے ایک نہیں بہت سارے معاہدے ہیں جس میں آپ نے ساری قوموں کو جو ارد تھے ان کے ساتھ ایسے معاہدے کیے ہیں اور ان کو حفاظت دی ہے ان کی عبادت گاہوں کو حفاظت دی ہے ان کے دین کا تحفظ کیا ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اصوا ہے جس کی نافرمانی کی وجہ سے آج ہمارے ملک نفرت اور تباہی کی آگ میں جل رہے ہیں اور اسی وجہ سے ترقی کی راہ میں ان کے لیے روکے ہیں اور وہ ترقی نہیں کر سکتے تو یہ رحمت و کرم کا معاہدہ ہے جو آج بھی ہم اپنے اوپر لاگو کر سکتے ہیں اور ترقی کے راہوں پر قدم مار سکتے ہیں تو ایسے وسیع ظرف انسان کے لیے ایسی ایسے وضی واقعات پیش کرنا کہ وہ گالی دینے والے کو مروا کر دم لیتا تھا افسوس کا مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات پر بہت بڑا بہتان ہے آپ رحمت اللہ تھے آپ کا دامن اف و کرم اور سائے رحمت صرف انسانوں پر ہی وسیع نہیں تھا وہ تمام مخلوقات پر حاوی تھا چنانچہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تھے کہ ایک اونٹ آپ کو دیکھ کر بلبلانے لگا اس کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اس کے سر اور گردن پر ہاتھ پھیرا تو وہ پرسکون ہو گیا یہ دیکھیں کہ جانور نے بھی رسول اللہ, صلی اللہ, صلی, اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر شفقت ہاتھ کو محسوس کیا اور آپ کے جسم سے اس محبت کی خوشبو کو سونگا جو آپ کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کے طور پر نازل کی گئی تھی تو جانور بھی پرسکون ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا اونٹ ہے ایک انصاری نوجوان نے عرض کی کہ یہ اس کا اونٹ ہے آپ نے فرمایا اس جانور کے بارے میں تم اللہ کا تقویٰ کیوں اختیار نہیں کرتے جس کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے اس اون نے مجھے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور کام بھی زیادہ لیتے ہو یعنی اونٹ کے وجود کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے زبان, زبان حال سے بیان کر رہا ہے کہ یہ کام زیادہ کرتا ہے اور اسے کھانا کم دیا جاتا ہے ایک سفر میں آپ کے ایک ساتھی نے چڑیا کے بچے پکڑ لیے وہ چڑیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بےقراری سے پھڑ پڑانے لگی آپ نے بے ہو کر فرمایا اس چڑیا کو اس کے بچوں کے ذریعے کس نے دکھ پہنچایا ہے جاؤ اور اس سے اس کے بچے واپس لوٹا دو اسی طرح ایک صاحبی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم. نے چونٹیوں کا بل دیکھا جس پر با صحابہ نے شرارت سے آگ ج... آگ جلا دی آگ جلا دی تھی تو وہ جلی ہوئی بل کو دیکھا آپ نے فرمایا کس نے ایسا کیا ہے تو وہ سابق کہتے ہیں ہم میں سے بعض نے بتایا کہ انہوں نے ایسا کیا ہے تو آپ نے فرمایا سوائے آگ کے رب کے کسی کے لیے اللہ کا عذاب دینا جائز نہیں تو یہ واقعات دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام سلام سلام. کس طرح جانوروں پر بھی شفقت کرتے ہیں اور آگ کے عذاب سے چونٹیوں کو بھی بچانا چاہتے ہیں اور منع کرتے ہیں کہ یہ آگ کا عذاب اللہ کا اختیار ہے مگر آج ہمارے ملک میں کس طرح لوگوں کو گھروں میں بند کر کے آگ سے جلایا جاتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ کے دین سے کھلی کھلی بغاوت اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے قہر کو بلانے والی باتیں ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے اختیار ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے اور اللہ تعالیٰ پھر غیرت سے رجوع کرتا ہے اور پھر سزائیں دیتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اس پر چلا جائے یہ وہ تعلیم ہے جو انسان کو اس دنیا میں بھی بھلائی دیتی ہے فلاح و بہبود دیتی ہے اور اخروی زندگی میں بھی انسان کو فلاح سے ہمکنار کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی فرماتے تھے کہ جانور کو تیز دھار چھری سے ذبح کرو تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو تو جانوروں کے جذبات کا خیال رکھنے والا انسان کس طرح کسی کو قتل کر سکتا ہے اور اس کے لیے تعلیم دے سکتا ہے یہ چند نمونے ہیں جو خلقِ خدا پر جس میں جانور بھی شامل ہیں انسان بھی شامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چند ایک واقعات لیے گئے ہیں ورنہ آپ کی زندگی تو ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے ذرا سی تکلیف بھی انسان کو پہنچے آن ذرا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے دکھ ہوتا تھا حتیٰ کہ راستے سے معمولی سی شاخ جو کسی کی تکلیف کا موجب بنتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے راستے سے ہٹانے والے کے لیے مغرب مغفرت کی التجائے کی تھی بخاری کتاب المظالم میں یہ روایت آتی ہے کہ جس نے راستے سے ایک ایسی ٹہنی کو ہٹایا جو تکلیف دیتی تھی چلنے والوں کو علیہ وسلم نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں آج یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ نعوذ باللہ قتل کرواتے تھے اور قتل پر خوش ہوتے تھے اور صحابہ فوراً لپک کر ایسے انسان کو جو زیادتی کرتا تھا اسے قتل کرتے تھے یہ سب جھوٹی روایتیں ہیں یا صحیح روایتوں کے جھوٹے ترج ترجمے یا جھوٹی تشریحیں ہیں جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مسیم عدالیہ صلاحۃ وسلام نے کیا خوب فرمایا ہے کہ خواجہ او مر آج زاں بندائی خواجہ او مر آج زاں بندائی بادشاہ و بے کساں را چاکرے وہ اگرچہ آقا ہے مگر کمزوروں کی بندہ پروری کرتا ہے وہ آقا ہے بادشاہ ہے مگر کمزوروں کی بندہ پروری کرتا ہے وہ بادشاہ ہے مگر بے قصوں کا خدمت گزار ہے ہاں ترہم کے کہ خلقز بدید کس نہ دیدہ در جہاں آز مادرے وہ مہربانیاں جو مخلوق خدا نے اسے دیکھیں وہ کسی نے اپنی ماں سے بھی نہ پائی تھیں وہ رحمت کے ساتھ کمزوروں کا ہاتھ پکڑنے والا اور نا امیدوں کے لیے پرشفقت غمخوار ہے نا توانا را برحمت دستگیر خستہ جانا راہ بشفقت غم خورے کہ وہ رحمت کے ساتھ کمزوروں کا ہاتھ پکڑنے والا اور نا امیدوں کے لیے پرشفقت خار ہے اللہ مسل علامہ محمدن والا علیہ محمدن و بارک وسلم حمید و یہ ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم. پاک سیرت کا ایک پہلو تھا جو آپ کے سامنے بھی پیش کیا گیا سزاکم سامین آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم حادی علی چودھری صاحب تشریف فرما ہیں اور آپ کے سامنے انہیں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حسنہ سے چند واقعات پیش کیے جس میں انہوں نے آ حضرت صلی اللہ و وسلم کی محبت اور شفقت جو جانوروں سے متعلق تھی اس پہ گفتگو کی اور پھر اس پس منظر میں آپ کے سامنے رکھا کہ جو شخص بے زبان جانوروں سے اتنی محبت کر سکتا ہے وہ انسانوں سے کیسی محبت کرے گا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے آپ کے ساتھ اس فریکوینسی پہ ہمارا رابطہ انشاءاللہ 10 دس بجے تک ہوگا اس کے بعد ہم ایم فائیو تھرٹی کی فریکوینسی پہ چلے جائیں گے اور آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا آج کے اس پروگرام میں سوال کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے فور ون اگر آپ ٹرونٹو کے علاقے سے باہر ہیں تو آپ کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے qa یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس اسی طرح اگر آپ یہ پروگرام برائے راست نہیں سن پاتے یا اپنے کسی پیارے کو سنانا چاہتے ہیں تو ہمارا ویب کا پتہ ہے voiceofislam.ca voiceofislam.ca یہ ایک ہی لفظ ہے اور یہاں پہ نہ صرف آپ اس پروگرام کی براہ راست نشریات سن سکتے ہیں بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ بھی اسی طرح اگر آپ اپنے مشورہ اپنے ہمارے ہماری کوئی کمزوری میں توجہ میں لانا چاہیں تو ای میل کا جو ہمارا پتہ ہے qa یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس اس پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں تمین آپ کے ساتھ اس پروگرام کا سلسلہ دس بجے تک ہے تو دس بجنے میں چند منٹ رہ گئے ہیں اگر آپ آج کے پروگرام میں سوال کرنا چاہیں تو ہمیں جلد از جلد سوال بھیجیں ہم کوشش کریں گے اس اگلے چند منٹوں میں شامل کر لیں ورنہ انشاءاللہ وقت کی رعایت کے ساتھ ہم ایم 530 ایم تھرٹی کا جو پروگرام ہے اس میں شامل کریں گے ایک ای میل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں چودھری ناصر محمود وڑائد صاحب نے یہ بھیجی ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میں, میں نے آپ کا پروگرام اب سننا شروع کیا ہے اور انہوں نے مبارکباد پیش کی ہے جماعت احمدیہ کو اور اسی طرح ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کو اور نیک تمنا کا اظہار کیا چودھری ناصر وڑائے صاحب کا ناصر محمود وڑائد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کی نیک تمناؤں کا اور آپ نے جن الفاظ سے ہماری حوصلہ افزائی کی فور ون سکس فور ون زیرو سکس ٹو ٹو اسٹوڈیوز کا نمبر فور ون سکس فور ون کا سلسلہ جاری ہمارے ساتھ آج محترم حادی علی چودھری صاحب پروگرام میں تشریف فرما ہے اور آپ کے سوالات کے جوابات آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے اس لیے آپ کو دعوت کے آپ کے جو سوالات ہیں وہ سیرت سے متعلق ہوں اختلافی مسائل یا اور اعتراضات والے جو مسائل ہیں اگر وہ سوال آپ کریں گے تو ہم ان کو اس شامل کر سکتے ہیں وقت کی رعایت کے ساتھ لیکن ہماری خواہش یہی ہے کہ آپ وہ سوال کیجئے جو آج کا موضوع ہے یعنی آج رس وسلم کی وہ سیرت جس میں انہوں نے شفقت کا سلوک فرمایا ہے ہر زندہ چیز سے انسانوں کے ساتھ تو اکثر لوگوں کے میں ہوگا لیکن جو جانوروں کے اور اسی طرح دوسرے حشرات و ہیں ان پہ جس طرح انہوں نے شفقت فرمائی اس کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کو دعوت کے آپ اس میں پروگرام میں پوچھ کے اپنا سوال جو ہے وہ ہمارے مؤزوز مہمان کے سامنے رکھتے ہیں سامن یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شب رات آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون پوائنٹ سیون اور پھر دس سے بارہ بجے اے ایم 530 تھرٹی پہ پیش کیا جاتا ہے اور اسی طرح ہفتے کی شام رات نو سے گیارہ بجے ایف ایم ون ہنڈریڈ پوائنٹ سیون پہ اور سامعین اس پروگرام میں اب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کی خدمت میں تین زبانوں میں پروگرام پیش کرتے ہیں اردو کا پروگرام آپ سن رہے ہیں اس کے علاوہ ہفتے کی شب آ, رات کو ساڑھے نو آ, رات کو دس سے ساڑھے دس آپ کی خدمت میں عربی زبان کا پروگرام پیش کیا جاتا ہے اور ساڑھے دس سے گیارہ بجے بنگلہ زبان میں پروگرام پیش کیا جاتا ہے اور یہ پروگرام جو ہیں, یہ ریڈیو ایم دیا کے ہی امام پر مختلف علماء اور مختلف بزرگان آ کے ہمارے پروگرام میں پیش کرتے ہیں اسی طرح آج آپ نے اور ہر اتوار کو جو پہلا ایک گھنٹہ ہوتا ہے یعنی آٹھ سے نو بجے کا اس میں آپ امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالی بن اصر کا تازہ ترین خطبہ جمعہ سنتے ہیں اور جو نسائیں وہ اپنی جماعت احمدیہ عالمگیر کو فرماتے ہیں یا جن موضوعات گفت کو فرماتے ہیں وہ آپ سنتے ہیں اور یہ بھی ہمارے پروگرام پروگرامنگ کا بقاعدہ حصہ ہے اور ہر اتوار کو جو پہلا گھنٹہ ہے یعنی آٹھ سے نو بجے کا اس میں آپ یہ خطبہ سنتے ہیں اگر آپ یہ خطبہ جمعہ یا اور اسی طرح جماعت عہم دیہ کے متعلق کچھ معلومات لینا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے الاسلام ڈاٹ اورگ یہ ایک ہی لفظ ہے الاسلام اے اے یہاں پہ آپ نہ صرف خطفہ جہاد بلکہ مختلف کتب جن کا حوالہ ہم پیش کرتے ہیں جماعت احمدیہ کی جو کتب ہیں ان کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بھی وہاں پہ نہ صرف آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں بلکہ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اسی طرح mta.tv ہمارا وہ ٹی وی کا کی ویب سائٹ ہے ٹی وی کا پتہ ہے جہاں آپ جماعت احمدیہ کا جو ٹی وی ہے جو پوری دنیا میں چوبیس گھنٹے برائے راست مواصلاتی سیارے کے ذریعے نشر ہوتا ہے اور اب وہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے ایم ٹی اے اے کے لفظ ایم ٹی اے مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ اور ڈاٹ ٹی وی تو آپ ان دو ویب سائٹس کو نوٹ کیجئے اور یہاں ضرور جائیں اور ان ویب سائٹ سے فائدہ اٹھائیں الاسلام ڈاٹ اورگ اور ایم ڈاٹ ٹی وی ان گزارشات کے ساتھ ہمارا اس فریکوینسی کا وقت جو ہے وہ اب ختم ہوا چاہتا ہے مہادی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا اور شکریہ جزاک اللہ یہ تو خدمت ہے اللہ قبول کرے آمین آمین کنٹرولز شکریہ. پہ ہمارے ساتھ آج اظہر احمد صاحب تھے ان کا شکریہ اور یہ ہم پہلے آتے ہیں پوری اسٹوڈیوز کی تیاری کرتے ہیں تاکہ آپ جو پروگرام ہیں وہ سن سکیں آپ سے چند منٹوں میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایم 530 کی فریکوئنسی پہ تب تک کے لیے مکرم نظیر اور ساتھیوں کے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو ار لسننگ ریڈیو احمدیہ دی اسلام احمدیہ زندہ باد احمدیہ زندہ باد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 زندہباد